أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا خزنا ميساقكم ورفعنا فوقكم التور خذوا ما آتيناكم بقوة واسكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صورت البقرہ میں دعوے طور پر چار مسائل کا بیان ہو رہا ہے پہلا مسئلہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اثبات دوسرا مسئلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات تیسرا الجہاد فی سبیل اللہ تبارک و تعالی اور چوتھا مسئلہ ال انفاق فی سبیل اللہ تعالی صورت مضمون کے اعتبار سے منقسم ہے چار حصوں میں پہلا حصہ پہلی سو آیتیں اس میں پہلا مقصدی دعوی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اس بات یہ پہلا حصہ منقسم ہے ابواب آب سلاسہ پہ تین ابواب ہیں پہلا باب پہلی بیس آئے تھے ان بیس آیات مقدسہ میں ان تین فرقوں کا بیان تفصیلا جو کہ صورت الفاتحہ کے آخر میں مختصر اجمالا بیان ہوئے تھے آیت نمبر اکیس سے انتالیس تک دوسرا باب تھا اس دوسرے باب میں خطاب عام عام انسانوں کو یا یونناس دعوے توحید با عنوان عبادت و ابود کو اس پہ پانچ عقلی دلائل زجر نہ ماننے والے کو والوں کو اور بشارت ماننے والوں کو ایک وہم کا جواب اور نعم اربعہ عمومیہ کا بیان فرون اب اللہ سے آیت نمبر چالیس سے چھیانوے تک یہ تیسرا باب ہے اور اس تیسرے باب میں خطابات ستہ ہیں بنی اسرائیل کو چھ خطابات ہیں پہلا رکو بطور تمہید, تمہید میں تین اصول یہودیت کے اور تین بہترین صفات مومنوں کی پھر آیت نمبر سینتالیس سے بہاسٹھ تک خطاب اول ہے بنی اسرائیل کو اس میں آٹھ نعمتوں اور دو نقمتوں کا بیان ہے جو آٹھ نعمتیں اللہ نے دنیا میں بنی اسرائیل پہ کی تھی اور دو نقمتیں دو عذاب جو اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا میں دیے تھے اب یہاں سے آیت نمبر ترساٹھ یہاں سے آیت نمبر بہاسی تک ایٹی ٹو یہ دوسرا خطاب ہے بنی اسرائیل کو اور اس دوسرے خطاب میں پرانے یہود کی تین خباصیں اور موجودہ یہود کی چار خباصیں ذکر ہو رہی ہیں پرانوں کی تین خباصیں پہلی نقض العہود وعدے توڑنا سمتول تم ممباری زالی کفلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم تم الخاسرین دوسری خباصت الحیل فی ضب البقر آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں الحیل فی حکم اللہ اللہ کے حکم میں ہیلے بہانے کرنا جو حکم اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا کیا تھا گائے کے ذبح کرنے کا حکم اللہ نے کیا تھا تو چالیس سال تک انہوں نے اس میں ٹال مٹول ہیلے بہانے کیے تھے تیسری خباصت قتل النفس س و اتہام البری و اس قتل تم نف صنف دار تم خود کر کے بے گناہ پہ الزام لگا دیتے تھے موجودہ یہود کی چار خباستیں ایک تحریف سمی حرف نہمبادما قلو دوسرا منافقت ویدا لق الدین امن خالو امن ویدا خلاب الابادن قالوۃحدون بما فتح اللہ علیہ اور تیسری خباصت تقلید الارا الابا اپنے آبا کی خواہشات کی تابیداری کرنا ومنحم امیون اللہ عالم الکتاب اللہ امانیہ اور چوتھی خباست یہ مخصین الفسم بل اپنے لیے جنت کو خاص کرنا لن تمس سننا اور اللہ ممادود اس خطاب کا تتمہ بزر اور بل بشارت زجر منکرین کو بلا من کسب صحیح آتا ہوں وہ حاطت بھی خطیت کا صحاب خالدون اور بشارت مومنین کے لیے ولدین صحاب الجنتی خالدون تو یہ دوسرا خطاب آیت نمبر ترسٹھ سے بہاسی تک بنی اسرائیل کو اس میں تین خباستیں پرانے یہود کی اور چار خباستیں موجودہ یہود کی ویز اخزنا میساک کم اور افانہ یاد کرو کہ لیا تھا ہم نے وعدہ تم سے میساک میثاق اس وعدے کو کہتے ہیں جو مقد بالحلف ہو جس کی تاکید حلف اور قسم کے ساتھ ہو تو وہی داخنامی ساق کم یاد کرو کہ لیا تھا ہم نے پکا وعدہ تم سے ورافانہ فوک کم اور اٹھایا تھا ہم نے تمہارے اوپر کو ہی تور خزو امر ہے ماضی کا تو اس سے پہلے قلنا کا حذف مانتے ہیں ہم نے کہا تھا خزومات ناکمبکو عمل کرو اس پر جو ہم نے دیا ہے تم کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا اس پہ مضبوطی کے ساتھ عمل کرو یہاں <تصفح> ایک اشکال ہے اشکال یہ ہے ظاہری کسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو چھپن ٹو سکس دو سو چھپن نمبر آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا اکراہ فی دین زور زبردستی نہیں اکراہ نہیں دین میں تو جب دین میں اکراہ نہیں تو یہاں کو ہی کو ان کے اوپر اٹھانا تو اکراہ ہے یہ تو زبردستی ہے کہ قوم کے اوپر پہاڑ کو اٹھا کے صاحبان بنا دیا جائے اور پھر ان کو ان کو مجبور کیا جائے خزو ما آتے نا کم بقوتی وسکرو ما فی لاء تتقون پر تو یہ تو اکراہ لگتا ہے زبردستی اور زور لگتا ہے اور قرآن نے کہا لا اکراہ لاقراہ الدین تو اس کے متعدد جوابات ہیں ایک یہ رفعنا فوک کم سے مقصود اکراہ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا اظہار تھا کہ دیکھو قادر مطلق ذات الہ العالمین رب العالمین کی قدرتوں کو مان لو اس کے قانون کی پابندی اور تابیداری کر لو اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے حکم سے پہاڑ بھی اٹھ جاتے ہیں تو یہاں مقصود اکراہ نہیں ہے مقصود قدرت الہی کا اظہار ہے دوسرا جواب اکراہ دو قسم کا ہے ایک فی فدین ہے فی ایمان ہے اور دوسرا فی احکام ہے لا اکراہ فدین سے میں مراد فی فدین اور فی ایمان ہے کسی کو زور زبردستی سے ایمان کا کلمہ نہیں پڑھا سکتے کسی پہ اکرا نہیں کر سکتے فیل ایمان فی ایمان ف دین ہر چیز جو کلمہ پڑھ لے اللہ کے قانون کو مان لے دین کو مان لے تو پھر اس کے لیے اقراف فل احکام ہے اس کے اوپر احکام کو زبردستی جاری کیا جائے گا تارک و صلاح پر کو سزا دی جائے گی روزہ نہ رکھنے والوں کو سزا دی جائے گی اللہ کے قانون کا خلاف کرنے والوں کو سزا دی جائے گی کیونکہ جب تم مان لیتے ہو اللہ کے دین کو اللہ کے قانون کو تو تم احکامات الہیہ پہ مکلف بن جاتے ہو تو پھر اللہ کی طرف سے اللہ کے قانون کے مطابق اللہ کے احکام کو جاری کرنے میں اللہ کے دین کے ماننے والوں پر اکراہ ہوگی یہ بنی اسرائیل بھی ایمان کے دعوے دار تھے اللہ کے دین کو ماننے کے دعوے دار تھے اور ان پر بھی یہ اکراہ فی الدین نہیں لد دین ہے دین تو انہوں نے مان لیا اب احکامات الہیہ کے اجرا کے لیے ان پر زبردستی کی گئی کرا کیا گیا تم جب مانتے ہو تو پھر تابے کیوں نہیں کرتے یہاں بعض لوگوں نے شک کیا ہے اللہ کی قدرت میں جیسے موصوف تفیم القرآن والے بھی فرماتے ہیں صفحہ نمبر تریاسی تفیم القرآن کہ یہ نہیں ہوا تھا پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا نہیں تھا کیوں میری عقل نہیں مانتی کہ ایک پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھ جائے پھر ایک قوم کے اوپر آ کے صاحبان بن جائے اور پھر وہ قوم اللہ کے قانون کو ماننے کا وعدہ کرے اور پہاڑ واپس آ کے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے میری عقل یہ بات نہیں مانتی بلکہ یہ پہاڑ تھوڑا سا ٹیڑا ہوا تھا ان پر تو یا پہاڑ کے ٹیڑا ہونا یہ عقل مانتی ہے پہاڑ کا سایہ ان پہ آنا یہ عقل مانتی ہے اللہ کی قدرت سے ہوا تو یہ کیوں نہیں مانتی کہ اللہ قادر مطلب پہاڑ کو پیدا کرنے والا پہاڑ کو اٹھا بھی سکتا ہے اور یہ بات یاد رکھیں اللہ کے قرآن اور نبی علیہ السلام کی احادیث کو تولنے کے لیے معیار عقل نہیں ٹھہرتا نہیں بن سکتا کیونکہ وہی کا مرتبہ عقل سے بالا ہے عقل سے بلند ہے کبھی کبھی عقل میں فطور ہو تو وہی کی ایک بات وہی سے ثابت شدہ کو تسلیم کرنے کے لیے عقل تیار نہ ہو تو یہ قصور عقل کا ہے وہی کو قصوروار نہیں ٹھہرانا وہی تو نقص و نقصان سے پاک ہے آپ دیکھیں ذرا سورہ آراف آیت نمبر ایک سو پارہ سورہ پارا سور 171 ایک نمبر آیت ویز ن الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ جبلا فوقم کا نہو زلتن وزنو انہو واقیم ویزن تک نل کہتے ہیں بنیاد سے اٹھانا د نڑاول ناڑاول ن یاد کرو کہ اٹھایا تھا ہم نے پہاڑ کو بنیاد سے فوقہم ان کے اوپر کا نہو گویا کہ یہ پہاڑ سائبان تھا بادل کی طرح صاحبان کی طرح ان پہ کھڑا تھا وزن انہو واقعی اور گمان کیا تھا انہوں نے کہ یقینا یہ پہاڑ گرنے والا ہے ان پر تو ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا خزومات انا کمبی قوتروما فی ہلاکن تو معلوم یہ ہو گیا کہ پہاڑ نتقنا رفعنا پہاڑ کو اٹھایا گیا تھا پہاڑ کو اٹھایا گیا تھا اور پہاڑ ان کے اوپر صاحبان کی طرح تھا جب عقل یہ بات مانتی ہے کہ پہاڑ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اس عقل کو یہ بات بھی ماننا چاہیے ماننی چاہیے کہ اس پہاڑ کو اللہ اٹھا بھی سکتا ہے ویز اخذنا میسا کم و رفانہ یاد <التُّور> کرو کہ اٹھایا تھا ہم نے یاد کرو کہ لیا تھا ہم نے وعدہ تم سے اور اٹھایا تھا ہم نے تمہارے اوپر کوہ تور کو اور حکم کیا تھا ہم نے خزو مات نا کم بھی عمل کرو اس پر جو ہم نے دیا ہے تم کو بھی مضبوطی کے ساتھ خزو بمانے اعملو عملو لیکن اعملو عملو عمل کی جگہ خضو لائے اللہ اپنی کتاب کو خوب سمجھتا ہے اور جانتا ہے لیکن علماء نے فرمایا اعملو کی جگہ امر خزو کا آیا خز پکڑنا زی اجسام اشیا کا ایسا ہوتا ہے کہ محسوس بھی ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تمہیں اس کا احساس ہوگا تمہارے تمہیں وہ محسوس ہوگا تو خضو کا معنی ایسا عمل کرو اللہ کی کتاب پر تمہیں وہ محسوس بھی ہو تمہیں وہ محسوس بھی ہو اور تم اس کا احساس بھی کر سکو خزومات ناکم بھی قوت ان کا یہ معنی ہے اللہ کے دین اور اللہ کے قانون پہ ایسا عمل کرنا چاہیے کہ جس کا احساس تمہیں بھی ہو لوگوں کو بھی ہو اور تمہارے دیکھنے سے لوگوں کو اللہ کی یاد حاصل ہو اللہ یاد آئے بقوت قوت سے مراد عمل بھی ہے اور قوت سے مراد استقامت بھی ہے ہر حال میں ہر کوئی ہر جگہ ہر معاملے میں ہر وقت اللہ کے قانون کی پابندی کرے گا یہ کتنی دفعہ میں نے کہہ دیا ہر ہر حال میں ایک ہر جگہ دو ہر کوئی تین ہر وقت چار ہر معاملے میں پانچ اللہ کے قانون کی پابندی کرے گا اسے بخوطن کہتے ہیں یہ نہیں کہ مسجد میں اللہ کی تابداری بازار میں شیطان کی اطاعت گزاری نہیں نہیں بے کا یہ معنی ہے ہر جگہ ہر کوئی ہر حال میں ہر معاملے میں ہر وقت اللہ کے قانون کی پابندی کرے گا بے مضبوطی کے ساتھ حالات بدلیں گے اللہ کا قانون نہیں بدلتا لا تبدیل علی کلیمات اللہ لوگوں کے خیالات بدلیں گے زمانے بدلیں گے مکان بدلے گا لیکن اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں آتی تو خزومات نہ کم بھی قوت عمل کرو اس پر جو ہم نے دیا ہے تم کو بھی قوت ان مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا اس پہ مضبوطی کے ساتھ عمل کرو وسکروم <تَتَّقُون> تو وہ کچھ جو اس کتاب میں ہے خامخا کے کہ تم متقی بن جاؤ وسکروما فی کتاب کا مقصد سیکھنا اور عمل کرنا ہے تو وسکرو تفسیر سادی میں بہت اچھی تفسیر کی ہے بے ان تتلو ہو و تو المو وسکرو بی ہو تو ہو تم اللہ کی کتاب کو پڑھو اور اس کو سیکھو اور سکھاؤ امام کرتوی نے بھی بہت اچھی بات لکھی پہلی جلسفہ چار سو سینتالیس پہلی جلسفہ چار سو میں لکھتے ہیں وسکرو مافی ہی اے تدبرو ہو فضو اوا مرہو و عید ہولا تن سو ولا ت ذئی کل تاداہ المقصود من القت بھی العاملو بھی مقتضہ لا تلاوتہا بلسانی کا بہت اچھی بات ہے کمال کیا ہے علامہ کرتبی نے فرماتے ہیں وز کرو مافی لال کم تتکون اے ہو اللہ کی کتاب میں سوچ اور فکر تدبر کرو وہ فضو ہو اور اللہ کے کتاب کے عوامر کی حفاظت کرو وہ ہو اور اس کی وعیدات نواحیات کی حفاظت کرو لا تنسو ہو اللہ کی کتاب کو نہ بھولاؤ اللہ کے قانون کو ضائع نہ کرو لا تو ضعی کل تو علامہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں ہاد المقصود من ال العمل و بھی اللہ کی کتابوں کا یہی مقصد ہے کہ اس کے مقتض پر اس کے قانون پر امرو نہیں پر احکام پر عمل کرو لا تلاوتها بلسانی فقط زبان سے تلاوت کرنا کتاب کا مقصود نہیں ہوتا وہ اور صرف اس کے الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کرنا یہ کتاب کا مقصد نہیں ہوتا اللہ کی کتاب کا مقصد نہیں ہوتا اگر کوئی صرف الفاظ کی تلاوت کرے اور الفاظ کو صحیح کرنے کی کوشش کرے اور اس کو سیکھے نہ اس پہ عمل نہ کرے اس کے عوامر نواہی کی حفاظت نہ کرے تو ذالک کا فین نظالی کا نبز اللہ فین نظالی کا اللہ یہ اللہ کی کتاب کا نبز ہے نبز ہے تو وز عمل کرو اس کو سیکھو وسکرو معافی یاد کرو اور عمل کرو اس پر جو اس میں ہے اللہ کی کتاب میں جو کچھ ہے اس کو سیکھو سکھاؤ اس پہ عمل کرو لوگوں تک پہنچاؤ پھر ذکر کا لفظ ہے ذکر اسیات یاد کرنے کو کہتے ہیں کہ جو کہ بار بار ہو جس میں استمرار ہو اللہ کی کتاب کو ایک دفعہ اور دو دفعہ پڑھنا یہ اس کا حق نہیں ہے وزقرو اللہ کی کتاب پہ عمل اور اس کا علم یہ بار بار ہزار بار اور اس میں استمرار ہونا چاہیے استمرار دوام ہونا چاہیے یعنی تق موت تک قرآن کو سیکھے سیکھنا ہے سکھانا ہے اس پہ عمل کرنا ہے اوروں تک پہنچانا ہے یہ مشغلہ موت تک بنانا ہے وابود ربق حتیاتیہ کل یقین کیونکہ یہ عظیم عبادت ہے اور اللہ نے فرمایا اپنے حبیب سے سورہ حجر کی آخری رعایت میں کا حتیاتیہ کل یقین عبادت کرو بندگی کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے موت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے وسکرو معافی ہی اور یاد کرو وہ کچھ جو اس میں ہے امام کرتبی پھر ابن مسعود ردی اللہ تعالیٰ ہو کا قول ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں ہمارا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ فقہا علماء زیادہ ہیں اور قرہ کم ہیں لیکن ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ قرہ قرآن کو پڑھنے والے زیادہ ہوں گے اور فکاہا تھوڑے ہوں گے قرطبی پہلی جل صفحہ چار سو پر ابن مسعود کا یہ قول ذکر کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ہو تفصیر المعانی میں سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف الفاظ کی خدمت بغیر معنی کے یہ ناقص خدمت ہے اصولین نے ذکر کیا ہے القرآن اسم للنظم نظم و قرآن اسم ہے القرآن اسم للنظم نظم و الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ قرآن کو یاد کرنا بس اس کا حق حفظ کرنا ہی مان لیا گیا عمل نہیں ہے تو اکثر حفاظ وہ بے عمل ہوا کرتے ہیں حضرت شیخ القرآن علیہ الغفران نے ضیاء نور میں ایک روایت بھی ذکر کی ہے حدیث اکثر امنافیکو امتی القرا حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اکثر منافقین قرآن کے قرہ میں ہوں گے القرا قرآن پڑھنے والوں میں اکثر نفاق ہوگا اکثر و امتی القرا تو یہاں بھی فرمایا وز قرو معافی یاد کرو وہ کچھ جو اللہ کی کتاب میں ہے اس پہ عمل بھی کرو لالکم تتقون تقون خا کہ تم متقی بن جاؤ تقوی اللہ کی کتاب پر من و ان عمل کرنے کو کہا گیا ہے یہاں اس کو سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا یہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے اور اسی کو تقوا کہا گیا ہے لالکم تتقون فل فضل فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ الکم تم الْخَاسِرِينَ پھر پھر گئے تم تو تولی کبھی کبھی ولایت الامور کے معنی پہ آتا ہے جیسے سورہ محمد کی آیت نمبر بائیس چھبیسواں پارہ سورہ محمد آیت نمبر بائیس چھبیسواں پارہ تولی بمانے ولایت فہل آس تم انتول تم انتف سیدو فلار دی وتی ارحم کم تم طاقت رکھتے ہو اس بات کی کہ پھر جاؤ گے تولئی تم انتف سیدھو فلار دی تمہیں امور اور سر پرستی اور بادشاہت مل جائے گی اس وجہ سے کہ تم فساد پھیلاتے ہو زمین میں و تو قتی ارحام کمرے رشتے, رشتے توڑتے ہو سلا رحمی کو توڑتے ہو تولی کبھی کبھی بمانے دوستی آتا ہے دوستی جیسے سور معاہدہ آیت نمبر چھپن چھٹا پارا آیت نمبر چھپن و میت و رسول ودینہ منو فن حزب اللہ غالب و میت اللہ و رسول اور جس کسی نے دوستی کی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ولدینہ منو اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں فن حزب اللہ الْغَالِبُونَ پس یقیناً اللہ کا گرو یہی غالب ہوگا اللہ سے دوستی دوستی تولی بمانے اور کبھی تولی بمانے اعراض بھی آتا ہے تو یہاں بمانے اعراز ہے سما طول پھر منہ پھیر دیا تم نے پھر پھر گئے تم من بعد کا اس وعدے کے بعد یہ نقض العہود پہلی خباص یہود کی پرانے یہود کی وعدے کر کے توڑ دیتے تھے مکر جاتے تھے اللہ سے وعدے کر کے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ لولا اس پہ ایک اشکال ہے لولا عربی میں آتا ہے وجود اول کے سبب انتفاع ثانی کے لیے لولا سے پہلے جو کچھ ہو اس کے وجود کی وجہ سے ثانی کی انتفاع اور نفی کے لیے آیا کرتا ہے حالانکہ وجود اول و اللہ کی رحمت ہے اور ثانی خسران ذکر کیا گیا ہے لکنتم تو من الخاسرین تو کیا وجود اول کی وجہ سے ثانی کا انتفاع ہوا یہ تاوانی نہیں تھے تاوان تو انہیں ملا تھا تو اس کا جواب ایک یہ ہے کہ خسران سے مراد فلفور سزا ہے یا موہر جباریت ہے تو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم پر تو تم تاوانی ہوتے یعنی تمہارے دلوں پہ جباریت جب کی مہر لگ جاتی تم تاوانی ہوتے یعنی تمہیں فلفور اللہ سزا اور عذاب دے دیتا تو یہ قاعدہ اور قانون آپ ذرا پشتوں میں ہم تو پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں تو اس میں آسانی ہوگی لولا رازید پار د پارد انتفاد سانی د للا راضی د انتفاد سانی پر سبب دس وجود د اول لولا راضی د پارا د انتفاد ثانی په سبب د وجود دا اول سرا اس اول دلتا فضل دا اللہ اور رحمت دا اللہ دے ددی وجود خوشتا او سانی خسران دے نوائے خسران نفی نہ دے کا دلتا دی خو خ شوی نشی وی دی کا نا مداوی جواب داؤش دلت خسران نہ موراد محر د جباریت دے یا عذاب و سزا فلفور دے نو اللہ رب العزت دئی لفور آزاب ن دے ورکڑے اور دی پو ن جباریت مہر نہ دے لگو لے مانا لولا پخپلا مانا سی راغے چې په سبب وجود دا اول انتفا د سانی اشوا خسران پا مانا دا مہر جباریت نہ دے او اور خسران پا مانا د سزا فلفور نیشوے پوشپ خبر سمت خبر لئی تم من بعد کا پھر پھر گئے تم اس وعدہ کرنے کے بعد اس میساق کے بعد وعدے کو توڑ دیا اور پھر گئے منہ پھیر لیا فلولا فضل اللہ علیکم رحمتوں اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اللہ کی رحمت لکن تم من الخاسرین تو خام خواہ ہوتے تم تاوانیوں میں سے نقصان خسارے اور گاٹے والوں میں سے فکل لِّلْمُتَّقِينَ یہ دو آیتیں اس میں اصحاب سبت کا بیان ہے یہ ما قبل اور ما بعد دونوں سے لگتی ہیں پہلے نقز الوہود کا بیان ہوا تو اس میں بھی اصحاب سبق کے وعدے کو توڑنے کا بیان ہے انہوں نے بھی وعدہ توڑا تھا اور بعد میں الحیل فی حکم اللہ فی ذبح البقر کا بیان ہو رہا ہے گائے کو ذبح کرنے میں انہوں نے ہیلے بہانے اور ٹال مٹول کیا تھا جس طرح کے اساب سبت نے اللہ کے حکم کو توڑنے میں ہیلے بہانے اور ٹال مٹول کیا تھا ارتقاب الحیل یا یہ دریا کے کنارے ایک گاؤں تھا ایلا, ایلا عقب داؤودی کے پاس نزدیک یہ گاؤں تھا یا ایلا عین عقب داودی کو کہتے ہیں بس یہی جگہ تھی عقب داؤودی کے پاس ایلا کا گاؤں تھا دریا کے کنارے یا عین عقب داودی کو ایلا کہتے ہیں تو اس اعلا میں یہ لوگ بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ آباد تھا دریا کے کنارے جو لوگ زندگی گزارتے ہیں ان کا اکثر سبب معاش دریا میں شکار ہوا کرتا ہے تو یہ لوگ بھی دریا کی مچھلیوں کا شکار کر کے اپنے لیے معاش کے ذرائع مہیا اور پیدا کرتے تھے ان پر اللہ کی عبادت کا حکم اللہ کے نبی کے واسطے ہوا تھا کہ تم بھی اللہ کی عبادت اور بندگی کرو گے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو دریا میں شکار کے لیے سفر کیا کرتے ہیں مچھلیوں کا شکار کیا کرتے ہیں تو ہمارے لیے عبادت کا ایک دن مقرر ہو جائے جس دن ہم شکار نہ کریں مچھلیاں نہ پکڑیں دنیا کا کام نہ کریں بس اس دن صرف اللہ کی عبادت کیا کریں گے تو اللہ نے ان پر وہ دن مقرر کر دیا وہ دن مقرر کر دیا ہفتے کا یوم و ثبت سبت کاٹنے کو کہتے ہیں انہوں نے بھی اس دن اللہ کے حکم کو کاٹا تھا توڑا تھا تو اس لیے اسے یوم مسبت کہتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ تم لوگ سارا ہفتہ شکار کرتے رہو اپنے لیے مچھلیاں پکڑتے رہو روزگار کرتے رہو دنیا کا کام کرتے رہو لیکن ہفتے کے دن تم نے یہ نہیں کرنا صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ کی عبادت اور بندگی کرنی ہے اب اللہ کی طرف سے امتحان آیا یہ اللہ کا قانون ہے جب کسی چیز سے اللہ منع فرما دیتا ہے تو اس کے موقع بھی مہیا کرتا ہے اس کے شوق بھی پیدا کرتا ہے تو ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ ہوتی تھی دوسرے دنوں کے نسبت انہوں نے ہیلا بہانہ کر کے اللہ کے حکم کو توڑ دیا مچھلیوں کا شکار یوم السبت ہفتے کے دن میں شروع کر دیا سورت العراف آیت نمبر 162 میں بھی اس کا تذکرہ ہے ان کا اصحاب السبت کا واقعہ وہاں بھی آ رہا ہے امام ابو بکر ترتوشی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الحوادث میں ان کے ہیلوں کا تذکرہ کیا ہے ابو بکر ترتوشی کی کتاب ہے بیداعت کی رد میں الحوادث بہت اچھی کتاب ہے یہ چھوٹا سا رسالہ ہے اپنے مولویوں سے انہوں نے ہیلا اور حل طلب کیا ابھی عوام کا یہ مزاج ہے کہ جب کسی مسئلے کا استفسار علماء سے کرتے ہیں مولویوں سے کرتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ کس طرح ہے تو جب مولوی اسے شریعت کے اصول کے مطابق مسئلہ واضح کر دے اور بیان کر دے اور وہ اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو یا دنیاوی نقصان ہو اس کا تو یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کچھ کر دو کسی کتاب میں کوئی حل نکال دو کسی طریقے سے ہمیں اس مصیبت اور اس مسئلے سے نکال دو تو مولوی صاحب بھی راہ دیکھ کے ان کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں دنیاوی مفادات کے لیے کبھی حلالہ کرا دیتے ہیں کبھی کیا کرا دیتے ہیں اللہ رحم کرے ہم سب مسلمانوں پر اس میں چند اقوال ہیں ابو بکر تردوشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لوگ دریا سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال لیتے تھے اور ایک کھڈا کھوڑ کے دریا سے اس کھڈے میں پانی جمع کرتے تھے ان نالیوں کے ذریعے واڑا واڑا لختی بہستی اور پر لختوپ ذریعہ دی دریا اوب پدی کندھ کے بیراغ رزو تو اس پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی تھیں جب یہ کھڈا بھر جاتا تھا تو یہ اس کا منہ بند کر دیتے تھے مچھلیاں واپس دریا میں نہیں جا سکتی تھی تو ہفتے کا دن جب گزر جاتا تھا تو یہ لوگ اتوار کے دن صبح سویرے جا کے ان مچھلیوں کو نکال لیتے تھے کہنے والا جب کہتا تھا کہ بھائی ہفتے کے دن کا شکار تو منع ہے یہ کیا کر رہے ہو حرام ہے تو یہ کہتے تھے کہ خوئی عبو کی دی کر مچھلیاں تو ابھی پانی میں ہیں ہم نے تو نکالی نہیں ہے ہم نے تو شکار نہیں کی اور کنڈے وغیرہ یہ دریا میں ہفتے کے دن گرا دیتے تھے اس میں مچھلیاں جب گھیری جاتی تھی تو اتوار کے دن جا کے صبح سویرے ان کو نکال لیتے تھے اور یہی کہتے تھے مچھلیاں تو ابھی دریا میں ہیں ہم نے تو شکار نہیں کیا دریا سے مچھلیوں کو نہیں نکالا علماء تفسیر نے ابتدائی اس کی ایسے بیان کی ہے کہ ایک آدمی دریا کے کنارے وضو کرنے کے لیے بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں پانی کے ساتھ مچھلی بھی آ گئی اتنی زیادہ مچھلیاں ہوا کرتی تھی ہفتے کے روز کہ پانی کے ساتھ مچھلی بھی آ گئی اب جب مچھلی اس کے ہاتھ میں آئی تو ایک طرف اس کے ضمیر نے اسے کہا کہ بھائی یہ مچھلی کا شکار تو حرام ہے منع ہے تمہیں یہ مچھلی دوبارہ دریا میں اور پانی میں گرا لینی چاہیے لیکن پھر شیطان اور نفس نے کہا کہ نہیں چھوڑ دو یہ مچھلی تم نے تو پکڑی نہیں تھی بس اللہ کی نعمت ہے اگر اب تم دریا میں گراؤ گے تو اس نعمت کی ناقدری قدری اور ناشکری ہو جائے گی تو یہ وہ مچھلی گھر لے کے آ گیا اور نفس کی تابے کرتے ہوئے اس نے اسے اللہ کی نعمت جانا حالانکہ یہ اللہ کا امتحان تھا نفس کی اطاعت اور تابیداری کرتے ہوئے اس نے اسے اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل کہہ دیا جب مچھلی پکائی تو اس کی خوشبو تو محلے میں پھیل گئی لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کہا یہ تو میں نے کل شکار کی تھی لوگوں نے کہا کل شکار کیسے کی تھی کل تو ہم سارا دن دریا میں پھرتے رہے مچھلیاں کہاں تھی یہ تو آج تازہ تم نے شکار کی ہے اچھا تو میں بتاتا ہوں کسی اور کو نہ بتانا یہ تو میں گیا تھا وزو کرنے کے لیے میرے ہاتھ میں مچھلی آ گئی میں نے کہا اب اسے دریا میں گراؤں تو یہ تو اللہ کی نعمت کی نہ قدری اور ناشکری ہوگی اسی لیے میں گھر لے آیا اور اسے پکا لی تو اسی طرح سارے لوگ جا کے دریا کے کنارے ایک کان سے دوسرے کان تک دوسرے سے تیسرے تک تیسرے سے چوتھے تک یہ بات پہنچی تو لوگوں نے دریا کے کنارے بیٹھ کر وضو کے بہانے اس طریقے سے مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تر یہودو مسلم فتس محرم اللہ ایسے ہیلے نہ کیا کرو جیسے یہود ہیلے کیا کرتے تھے اللہ کے حرام کو حلال ٹھہراتے تھے فتست مَحَارِمَ اللہ بھی ادن ادنا ادنا ہیلوں کے ساتھ اللہ کے حرام کو حلال ٹھہرایا کرتے تھے ہیلے بہانے کر کے جیسے آج کل یتیم کے مال کو ہیلے اسقاط کے نام پر میت کے پیچھے پہلی رات خیرات کے نام پر تیجے اور جمعے کی رات کے نام پر اور چالیسویں کے قل کے نام کے پر یہ حرام کو حلال ٹھہراتے ہیں شاعر نے کہا فارسی کے شاعر ہیں کار با خلق آری جملہ راست کار با خلق آری جملہ راست با خدا تدبیر قیلا کے رواس مخلوق کے ساتھ تم ہیلا نہیں کر سکتے اسے دھوکہ نہیں دے سکتے تو اللہ کے ساتھ ہیلے کیوں کرو گے ہم نے یوخادون اللہ ہمیں آصم النبیل کا قول ذکر کیا تھا وہ مشہور محدث ہیں آصم النبیل فرماتے ہیں المختالہ ہم المخادی اللہ کے حکموں میں ہیلے بہانے کرنے والے یہی مخادعون ہے اور یہ مسئلہ آج ناپید ہوتا جا رہا ہے تسلط فل مسائل ختم ہو چکا ہے مفتی صاحب سے بھی جب مسئلے کا استفسار کیا جائے تو وہ لوگوں کے مزاج کے مطابق مسئلے کو گول مول کر کے پیش کرتے ہیں صاف ستھرا مسئلہ اللہ کے حکم کو بغیر ہیلے بہانے اور ٹال مٹول کے بیان کرنے والوں کو لوگ متشددین کہتے ہیں جو سیدھا سادہ مسئلہ بیان کرتے ہیں بغیر کسی ٹال مٹول کے ان کو متشددین کہا جاتے کہتے یہ وہابی ہیں یہ پنچپیری ہیں یہ اشاعتی ہیں یہ مماتی ہیں یہ فلان فلان فلان ہیں اللہ کے بندو اللہ کے بندو فسدا بیما تو عمر کا کیا مطلب ہے تسلط فل مسائل صاف ستھرا سیدھا سادہ مسئلہ بیان کرو فسدع اللہ کو راضی کرو مخلوق کا کوئی لحاظ نہ کرو مسئلے کے بیان کرنے میں ان اصحاب سبت میں تین فرقے بن گئے تھے اس قوم میں ایک اللہ کے حکم کو ہیلے بہانے سے توڑنے والے ہیلے بہانے ٹال مٹول کر کے اللہ کے حکم کو توڑنے والے دوسرا گروہ اللہ کے حکم کو تو نہیں توڑتے تھے ہفتے کے دن شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن شکار کرنے والوں کو منع بھی نہیں کیا کرتے تھے اور تیسرا گروہ شکار کرنے والوں کو منع کیا کرتے تھے وہ بہادر نہیں ان منکر کرنے والے یہ تین فرقے بنے تھے اصحاب الصبت میں عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رئیس المفسرین کے قول کے مطابق دو فرقوں کو اللہ نے معذب کر دیا عذاب دے دیا اور ایک فرقے کو نجات دی وہ ایک فرقہ جسے نجات ملی تھی وہ نہیں ان منکر کرنے والے تھے اور قرآن سے بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 165 دیکھیں اسی صحاب سبت کا بیان ہے لمبا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ روبی ہی انجئی نلوی نئن جب بلا دیا انہوں نے وہ حکم جس پہ نصیحت کی گئی تھی ان کو تو انجئی نلوی نین ہو نانسو ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو جو کہ لوگوں کو منع کرتے تھے برائی سے صرف نہیں ان منکر کرنے والوں کو نجات ملی وزن ظلموں بما کانو یفسکون اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ظلم شکار کرنا ہفتے کے دن اللہ کے حکم کو ہیلے بہانے ٹال مٹول کر کے توڑنا اور ظلم رد منکر کا نہ کرنا بھی ہے انجے اخذ نلدی نہ ظلم دونوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا بذاب سن سخت عذاب برے عذاب کے ساتھ بیما کانو یف اس وجہ سے کہ یہ توڑنے والے تھے اللہ کے حکموں کو تو اللہ کے حکم کو توڑنے والے کیونکہ اللہ کا حکم ہے منکر دیکھو حرام ناروا دیکھو تو اس سے منع بھی کیا کرو اور اللہ کا حکم تھا ہفتے کے دن شکار نہ کرنے کا تو ان دونوں کو ظلم کی ظلم کی نسبت کی جا سکتی ہے ان کو اللہ نے بندر بنا دیا تین دن تک یہ رہے تین دن کے بعد یہ لوگ مر گئے اپنے گھروں میں اللہ نے انہیں نیس تو نابود کر دیا والا قد تم یہ موجودہ جو نسل ہے اللہ کی مخلوق بندروں کی یہ ان کی نسل نہیں ہے لوگ کہتے یہ وہی اصاب و کی نسل ہے نہیں جن پہ اللہ کا عذاب آتا ہے ان کی نسلیں نہیں چلا کرتی وَلَقَدْ تم الَّذِينَ ددینات فِي السَّبْتِ تے اور یقیناً جان لیا تھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے فص سب ہفتے کے دن کے شکار میں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاصین تو کہا تھا ہم نے ان کو ہو جاؤ تم بندر ذلیل کون امر ایجاب کے لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا اختیار تو نہیں تھا اس میں کہ ہو جاؤ یا نہ ہو جاؤ بلکہ امر ل ایجاد ہے لل ایجاب نہیں ہے لل ایجاد ہے اللہ نے کہہ دیا تو بس ہو گیا کیونکہ اذا قضا امر ف انما یقول فکون تو اللہ کا امر ل ایجاد ہے لل ایجاب نہیں ہے یہاں قلال تو کہا ہم نے ان کو تن ہو جاؤ تم بندر خاسین زلیل فجال نکالا لما بے نیا تو ٹھہرا دیا ہم نے یہ واقعہ نکالا عبرت لما بے نیا ان کے لیے جو ان سے پہلے تھے وما خلفا اور ان کے لیے بھی جو ان کے بعد ہے تو اب جو پہلے تھے لما بین نیا پہلوں کے لیے جو کہ فوت ہو چکے تھے ان کے لیے کیا عبرت ہے تو عبرت لما بینہ یا سے مراد قریب لوگ وما خلفہا سے مراد بعید لوگ یا بے نہ اس وقت کے موجود لوگ وما خلفہ اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ عبرت بن گیا تفسیر ماوردی امام ماوردی انخت والعیون اپنی تفسیر انخت والعیون جو مشہور اور معروف ہے تفسیر ماوردی کے نام سے اس میں یہ توجہ کرتے ہیں کہ ماں بین نیا دیہا سے مرادیہ قریب ہے ماں خلفا سے مراد بعید ہے اس وقت ان کے نزدیک آس پاس رہنے والوں کے لیے بھی یہ واقعہ عبرت بن گیا اور دور دور کی دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ واقعہ عبرت بن گیا یا ماں بین نیا دیہا اس وقت کے موجودہ لوگوں کے لیے بھی یہ واقعہ عبرت تھا ما خلفہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ واقعہ عبرت تھا اسی طرح ابن عتیہ نے بھی لکھا ہے یہی لکھا ہے اللہ واللہ اب یہ کہ یہ مسخہ حقیقی تھا کہ مانوی تھا مجاہد کہتے ہیں مسخہ دلوں پہ ہوا تھا لیکن قرآن کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسخہ حقیقی تھا ان کی شکلیں بھی بندروں والی بن گئی تھی اور راجی قول یہی ہے کہ موجودہ اللہ کی مخلوق جو بندر ہیں وہ ان کی نسل نہیں یہ جدا مخلوق ہے کیونکہ اللہ نے ان کی نسل کو زندہ نہیں رکھا تفصیر رحلمانی میں آلوسی صاحب نے بھی یہ لکھا اور تفسیر سراج المنیر میں خطیب شربینی صاحب نے بھی یہ لکھا معالم التنزیل میں امام بغوی نے بھی یہی لکھا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ موجودہ بندر ان اصحاب صبط کی اولاد اور نسل ہیں لیکن یہ قول ضعیف ہے کمزور ہے بہت فجالہ نقل لما بین ادیہ تو ٹھہرا دیا ہم نے یہ واقعہ عبرت لیما بے نہ ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے وما خلفا اور ان کے لیے جو بعد میں آنے والے تھے یا ما بین نیا ان لوگوں کے لیے جو قریب تھے ان کے وما خلفا اور ان لوگوں کے لیے جو ان سے پیچھے تھے یعنی دور تھے وہ للمتقین اور نصیحت تھی متقیوں کے لیے قومی ان اللہ یا مرکمن تز بہ بقار یہ تیسری خباصت دوسری خباست ہے دوسری خباست ہے پرانے یہود کی دوسری اللہ کے احکام میں لیتا اور لاللہ کرنا ہیلے بہانے کرنا الحیل فی حکم اللہ الحیل فی زب البقر ویس کالا موسالی قومی یاد کرو کہ فرمایا تھا موسال علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان اللہ یا مرکمن تزبہ بقارا بے شک اللہ حکم کرتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کر دو گائے کو بقرا قالو تو کہا انہوں نے اتت تخنا حضوا آیا پکڑتے ہو تم ہمیں ہنسی مذاق کے ساتھ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو گائے کو بھی کوئی ذبح کرے گا کالا تو فرمایا موسیٰ علیہ سلام نے اعوذ باللہ ہی ان انعقون من الجاہلین میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے یعنی دین میں مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے اللہ کے حکم میں مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے یا عالموں کا کام نہیں تفسیر سادی یہاں تشریح فرماتے ہیں فرماتے ہیں فئن الجاہل هو الذی يتکلم بالكلام الذی لا فائده فيه فئن الجاہل هو الذی يتکلم بکلام الذی لا فائده فيه جاہل وہ ہے جو ایسے کلام پہ تکلم کرے جس کلام میں کوئی فائدہ نہ ہو لافائد تفیح کوئی فائدہ نہ ہو تو بے فائدے باتیں کرنا اور اللہ کے احکام کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے میں تو جاہل نہیں اعوذ باللہ اللہ انا کون من الجاہل مصالح السلام فرماتے اللہ, اللہ, اللہ اب ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم کیوں کیا گیا تو اس کی علت اور وجہ علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ انہم آمار ہوں البقر دون سائر البہائی لی انہ من جنسی ماں ابدوہ من لے اللہ نے ان کو حکم کیا تھا گائے کے ذبح کرنے پر کیونکہ یہ گائے ان کے معبود کے جنس میں سے تھی تو ان کو گائے کے زباہ کرنے کا حکم اس لیے کیا گیا لِيُحَوِّنَا عِنْدَهُمْ مَعْبُودَهُمْ لِيُحَوِّنَا عِنْدَهُمْ مَعْبُودَهُمْ کہ اللہ ان کے ہاتھوں ان کے معبودِ باطل کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے تھے جب ان کے ہاتھوں یہ گائے ذبح ہو جائے تو اس کی عبادت کا نظریہ الوحیت والی صفات کا عقیدہ ان کے دلوں سے نکل جائے گا اگرچہ یہ بنی اسرائیل ایمان تو لے آئے تھے لیکن ان کے دلوں میں وہ بات فرعونیت کے نظریے والی موجود تھی گائے کی تعظیم اسی وجہ سے تو انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی تخست ملعلا کل آپ نے پڑھا تھا تو اللہ نے ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ تم نے بچڑے کی عبادت کی تھی ایجل کی عبادت کی تھی اب اس کی ماں کو گائے کو ذبح کر لو اس لیے کہ تمہارے دلوں سے گائے کے لیے وہ الوحیت والی تعظیم ختم ہو جائے عام مفسرین نے یہ ذکر کیا تفسیر مدارک میں امام نصفی حنفی رحمت اللہ علیہ نے یہی باہر محیط میں صفا دو سو پچاس تفسیر ماوردی انکت ان والعیون پہلی جل صفا ایک سو سنتیس تفسیر مدارک صفا چھپن تفسیر کرتبی صفح چار سو پینتالیس احکام القرآن پہلی جل صفا دس تفصیل المراغی جو کہ احمد مصطفیٰ مصری کی تفصیر ہے پہلی جلسفہ ایک سو اکتالیس یہ مفسرین یہی تحریر فرماتے ہیں کہ ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم اس لیے ہوا کہ ان کے دلوں سے تعظیم نکال دی جائے تعظیم الوحیت الوحیت والی تعظیم ان کے دلوں میں موجود تھی گائے کے لیے تو اللہ نے ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم کیا یہ بات آپ یاد رکھیں تو انشاءاللہ آیت نمبر بہتر میں میں اس کی تفسیر کرتا ہوں تفصیل وضاحت کرتا ہوں یہ آپ کو وہیں وہاں کام آئے گی یہ بات کہ اللہ نے ان کو حکم کیا تھا گائے کے ذبح کرنے کا لیو ہے نائند ہوں بس یہ یاد رکھنا ویس کالم سالی قومی ہی یاد کرو کہ فرمایا تھا موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان اللہ یا مرکمن تزب بے شک اللہ حکم کرتا ہے تم کو کہ ذبح کر دو گائے قالو تت خز تو کہا انہوں نے آیا تو پکڑتا ہے ہمیں ہنسی مذاق کے ساتھ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو گائے کو کیسے ذبح کرے یہ تو مذاق لگتی ہے اعوذ باللہ ان بلّہ من الجاہل تو موس علیہ السلام نے فرمایا پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے پاس کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے دین اس بات کو دین کہنا جو دین نہ ہو یہ جاہلوں کا کام ہے اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ مبتدئین سارے کے سارے جو ہیں ہے کیونکہ یہ بیدات کو دین کا نام دیتے ہیں بیدات حسنا کہتے ہیں اور جو دین نہ ہو اسے دین کہنا اور دین کا نام دینا اور اللہ کے حکم سے تعبیر کرنا اور اللہ کی رضا کا کام کہنا یہ جہالت ہے اور اللہ کے حکم کے ساتھ مسخرے کرنا بھی جہالت ہے سنت کے ساتھ استحضا کرنا بھی جہالت ہے اسی وجہ سے یہ بات یاد کر لو عام اغلاط العوام میں یہ موجود ہے موجود ہے لوگوں کے یہ خطائیوں میں سے سب سے بڑی خطائی یہ ہے ایک سنت پہ عمل نہ کرنا ہے یہ گناہ ہے ایک سنت کے پیچھے مسخرے کرنا ہے یہ کفر ہے اللہ کے نبی کا طریقہ ہو اور اللہ کے نبی کے طریقے کے پیچھے مسخرے کرنا یہاں تک کہ بعض علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی مسلمان کو اگر یہ معلوم ہو کہ نبی علیہ السلام کو کدو پسند تھا اور یہ کہے کہ مجھے پسند نہیں ہے تو یہ بھی اپنے ایمان کی فکر کر لے یہاں تک اولاما نے کہا داڑی نہ رکھنا گناہ ہے لیکن داڑھی کے پیچھے ہنسی مذاق کرنا ایمان کے زوال کا سبب ہے اسی طرح اللہ کے نبی کا ہر طریقہ اور شریعت کا حکم اور اللہ کے فیصلے اور اللہ کے قانون کے پیچھے مسخرے کرنا یہ بلا عام ہو چکی ہے ہمارے دنیادار بھائی جو کہ کالجوں یونیورسٹیوں میں سبق پڑھتے ہیں وہ اکثر احکامات شرعیہ کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اللہ کے قانون کو اللہ کے دین کو اللہ کے نبی کے طریقے کو جس نے داڑھی رکھی ہو اسے حقیر سمجھتے ہیں اور اس کے اس کے لیے اپنے ذہن میں ایک سوچ رکھی ہوئی ہے انہوں نے یہ دقیانوسی لوگ ہیں یہ بیک ورڈ لوگ ہیں یہ مولوی اور یہ دیندار یہ متشددین ہیں اور یہ سیدھا سادے لوگ ہیں تو میں تو نام نہیں لینا چاہتا ہمارے وزرا میں بھی بات بعض ایسے ہیں دنیا دار اکثر عموم یہ ہے مسلمان اس طرف چل پڑے ہیں جو اللہ کے قانون اور اللہ کے احکام کے ساتھ مذاقیں کرتے ہیں مذاق کرتے ہیں تو حدیث مسلم شریف کی ہے ابو حریرا ردی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بادرو بلام علی اللہ کو راضی کرنے کے اعمال میں تیزی کرو جلتی کیا کرو فتنوں میں مبتلا ہونے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر دو کیونکہ پھر ایسا زمانہ آ جائے گا یصبح الرجل ویم ویمسی کافرا صبح ایک آدمی مومن ہوگا رات کو کافر شام کو کافر ہوگا ویم سر رج المن ویوس بھی شام کو ایک آدمی مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا و یبی دین و دمنت دنیا اور اپنے دین کو دنیا پہ بیچے گا اب یہاں تحقیر کی ایک مثال یہ بھی ہے دیکھو انصاف ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے یہاں کرونا وائرس کی وجہ سے احتیاط کی بات کی جاتی ہے اور جس میں سارے طبقے متفق ہیں کہ قوم کو احتیاط کرنی چاہیے حتی الامکان احتیاطی تدابیر استعمال کرنی چاہیے لیکن برگ گرتی ہے تو بیچارے چارے مسلمانوں پر اگر بات آتی ہے تو مسجدوں پہ آ جاتی ہے مسجد میں نماز با جماعت ادا نہ کی جائے کیونکہ وائرس کے پھیلنے کا خطرہ ہے اللہ کے بندوں تمہارے کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اختلاط عام ہے اور سماجی دوری کا لحاظ نہیں کیا جاتا خصوصا جو پروگرام ہمارے حاکم وقت نے احساس پروگرام شروع کیا ہے جس میں تعاون کیا جاتا ہے غوربا کے ساتھ اس تعاون کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے کتنے لوگوں کو جمع کر کے پھر وہ پیسے دیے جاتے ہیں کیا وائرس کے پھیلنے کا خطرہ اب نہیں ہے صرف مسجد ہی ٹارگٹ ہے اور میرا تو یہ ایمان ہے میں تدبیر کا قائل ہوں لیکن تقدیر کے ایمان رکھنے والا ہوں انشاء اللہ لزیز مسجدوں والوں کے برکت سے اللہ اس وائرس کو دور کرے گا نمازوں اور دعاؤں اور قرآن کے دروس کی برکت سے ہی وائرس دور ہوگی کیونکہ ابھی تک تو ویکسین نہیں ہے دوائی نہیں ہے علاج نہیں ہے تو جب دوا نہ ہو تو دعا سے کام لیا جاتا ہے دوا نہ ہو تو دعا ہی کام کرتی ہے تو دوائی تو ہے نہیں اب دعا کے لیے لوگوں کو مسجدوں سے کیوں منع کیا جائے ہاں احتیاطی تدابیر حتی الامکان امکان استعمال کی جائے مسجدوں میں صرف جماعت کے لیے لوگوں کو چھوڑا جائے جماعت کے بعد لوگ منتشر ہو جائے کرے باقی فرض با جماعت نماز کے بعد اور نماز سنت وغیرہ گھروں میں پڑا کرے مسجد کے دروازوں کے باہر سینیٹائزر کا انتظام کیا جائے جس کے ذریعے لوگوں کو صفائی کی ترغیب دی جائے مسجدوں کی صفائی اور مسجدوں میں اسپرے کا انتظام کیا جائے بس آسان سا حکم جاری ہو گیا مسجد کو بند کر دو نماز نہ پڑھو جماعت نہ کرو نہیں مسجد کو کھول کے دوسری احتیاطی تدابیر کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دو کہ اللہ ہی اس وبا کو دور کرنے والا ہے لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو مولوی نہیں سمجھتے مولوی نہیں سمجھتے یہ مولوی حضرات ہیں جو احتیاطی تدابیر کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے نہیں, نہیں ہم برسرے ممبر قوم کو احتیاط اور احتیاطی تدابیر کی دعوت دیتے ہیں ہم اس کے قائلین ہیں لیکن تدبیر کی آڑ میں تقدیر کا انکار کیوں کر رہے ہو اور پھر اللہ کے گھر کو تالا لگا کے لوگوں کو مسجد سے بند کر کے اللہ کی عبادت سے منع کر کے ہم کون سا خیر حاصل کریں گے اس میں تو قوم کا نقصان ہی ہوگا اللہ رحم کرے اس بات کو مسخرہ نہ بنایا جائے اس بات کو مسخرہ نہ بنایا جائے سنجیدگی سے اس بات پہ سوچا جائے ہاں سب سے پہلے فتو احتیاط کی بابت میں علماء کرام نے دیے اور علماء الحمد حکمرانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اس قوم کی خیر خواہی کے لیے ہر وقت علماء نے صف اول پہ اپنا کردار ادا کیا اور اب بھی کر رہے ہیں جتنی احتیاط ممکن ہو شریعت کے قانون کے دائرے کے اندر اندر اتنی احتیاط ہم کرتے ہیں ہم اس احتیاط کا حکم اور ترغیب قوم کو دیتے ہیں اس کے بعد بھی مسہرے تو ان کو من الجاہلین میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ہاں ان اس بات سے اکون من الجاہلین کے ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے خالد ربا اللہ ماہیا کا ان بنی اسرائیل نے رب کا السلام دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے مانگیے ہمارے لیے اپنے رب سے ماہیا کے بیان کر دے ہمیں کیا صفت ہے اس گائے کی ماہیہ کے ساتھ استفسار صفت کا ہوتا ہے ماہیا کیا صفت ہے اس گائے کی قال ان یقول انہا بکرتن فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے شان یہ ہے فرماتا ہے اللہ یہ ایک گائے ہے لا فارضن نہ بوڑھی ہے ولا بکرن اور نہ جوان ہے عوان بین نظال کا درمیانی ہے اس کے درمیان زیادہ بوڑھی بھی نہیں اور بالکل جوان بھی نہیں درمیان درمیان والی ہے عوان بین نظال امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے استدلال فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں تیسری جلد صفحہ 111 سو پہ فرماتے ہیں احتجل اولاما او على جواز جوازل اجتحادی احتجل اولاما او بی اعلی جوازل دوسری جلد مالی غالب زن فلاح کامی اللہ وَالْبِكْرِ إِلَّا و البکری طریق اس آیت سے علماء کرام اشتہاد کی دلیے استدلال کرتے ہیں اشتہاد کے جواز پر استدلال کرتے ہیں کہ مشتحد کا اشتہاد جائز ہے کیونکہ قرآن نے کہا نہ بوڑھی ہے اور نہ جوان ہے لا فارضوں وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ اس کے درمیان درمیان ہے یہ درمیان میں معلومات اشتہاد کے ذریعے ہوگا اگر اشتہاد کی گنجائش نہ ہوتی تو قرآن کہہ تھا دو سال کی ہے چار سال کی ہے چھ سال کی ہے دو دانت والی ہے چار دانت والی ہے نہیں قرآن نے اختیار دے دیا توسو پیدا کر دیا عوام بے نظال کہہ کر اشتہاد کے جواز کے لیے دلیل دے دی فف مَا مرون کرو وہ کچھ جو تمہیں حکم کیا جاتا ہے تمہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے بس وہ کام کر لو چرا نہ کرو ہیلے بہانے نہ کرو ٹال مٹول نہ کرو یہ زیادہ سوالات بھی حکم کو گران کر دیتے ہیں مشکل بنا دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ پر حج فرض ہے صحابی نے فرمایا فی کل عامنیا رسول اللہ آیا ہر سال ہم پہ حج فرض ہے نبی علیہ السلام چپ رہے خاموش رہے صحابی نے پھر فرمایا نبی علیہ السلام خاموش رہے اور پھر بعد میں کاگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو ہر سال تم پہ فرض ہو جاتا تمہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا اسی بے جا سوالات کی وجہ سے اللہ کا حکم بنی اسرائیل پہ مشکل ہو گیا مشکل ہو گیا بس ففالو ماتومر کر لو وہ کچھ جو تمہیں حکم کیا جاتا ہے کالود نا رب کا تو کہا انہوں نے مانگی ہمارے لیے اپنے رب سے یوبئی اللہ نا مالونا کہ بیان کر دے ہمیں مالون کیا رنگ ہے اس کا رنگ کیا ہے اب رنگ کے بارے میں پوچھ رہے علما تفصیر لکھتے ہیں چالیس سال تک یہ پوچھتے رہے چالیس سال و تلبو البکارا تل موسفہ تھا اربعینہ سنا تلب البقرا تل ابن کثیر وغیرہ نے چالیس سال تک عام مفصرین ذکر کرتے ہیں چالیس سال بعد یہ گائے ملی تھی چالیس سال انہوں نے پوچھا لیکن ابن کثیر لکھتے ہیں چالیس سال والی روایات اسرائیلیات ہے بہت زمانہ انہوں نے پوچھتے رہے پوچھتے رہے کالودہ ربا کئی اللہ مالو نحا کہا انہوں نے مانگی ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بیان کر دے ہمیں واضح کر دے ہمیں ما لو نا کیا رنگ ہے اس کا اس گائے کا رنگ کیا ہے کیسے رنگ کی ہے کالا تو فرمایا موسا علیہ السلام نے انحو یقول انہا بکرتن سفرا شان یہ ہے کہ فرماتا ہے اللہ یہ ایک گائے ہے بکارتن دیکھے ساری کی ساری جگہ نکر یا رہا ہے یہ ایک گائے ہے بقرتن ان سفرا گائے ہے زرد رنگ والی سفرا وہ زرد رنگ جو مائل بسرخی ہو سنہری کلر جسے کہا جاتا ہے سنہری زرد مائل بسرخی گولڈن کل کلر سنہری سفرا جیسے آج کل ہمارے ملک کی سائیوال والی گائے ہوتی ہے صفرا یہ اچھا رنگ ہوتا ہے قال انہ یقول انحا بقرۃن فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ فرماتا ہے یہ ایک گائے ہے سفرا زرد رنگ کی تیز زرد رنگ کی مائل بسرخی فاقی اللہ واضح ہے اس کا رنگ فاقع چمکنے والے کو کہتے ہیں جب یہ زرد رنگ واضح ہو سنہری کلر تو اس میں چمک پیدا ہو جاتی ہے چمکنے والا ہے فاق اللونحا رنگ اس کا تصر ناظرین اور یہ جانور کا رنگ چمکنا اس کی صحت کی دلیل ہوا کرتا ہے جب جانور بیمار ہو یا لاغر ہو تو اس کے رنگ میں چمک نہیں ہوتی اور جب ز... جانور موٹا تازہ ہو اور اس کو کوئی بیماری نہ ہو تو اس کے رنگ میں چمک ہوا کرتی ہے تصر الناظرین خوش کرنے والا ہے دیکھنے والوں کو دیکھنے والا جب اس گائے کو دیکھے تو خوش ہو جائے اچھے رنگ اور اچھی چیز کو دیکھنے سے خوشی ملتی ہے اور نظر بھی تیز ہوتی ہے ابن سینا نے شفا میں لکھا بہتے پانی کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور آساب کو بھی سکون ملتا ہے ہرے رنگ کو دیکھنے سے ہری فصل باغات جنگلات کے نظارے سے ذہن کو بھی تسکین حاصل ہوتی ہے اور نظر بھی تیز ہوتی ہے ہر تصر ناظرین کالدول نا رب کا کہا انہوں نے مانگ لیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے لنا ما ہیا۔ کہ بیان کر دے ہمیں ہمارے لیے کہ کیا صفت ہے اس گائے کی ان البقارہ تشابہ عالینا یقیناً یہ گائے تشابہ علی مشتبہ ہو گئی ہمارے اوپر یہاں تشابہ فیل مذکر ہے کیونکہ البقر اس میں جنس ہے اس کا اطلاق مذکر مونس دونوں پہ ہوتا ہے تو دیکھے قرآن نے بقرتن اور بکارتن نکیرا ذکر کیا انتظ بہو تنوین للتنکیر تنقیر انہا لا لافارزوں ولا بیکرن تنوین ہے یہاں بھی پھر انا بکارتن سفرا یہاں بھی تنوین نکارت کے لیے ہے تنقیر کے لیے ہے بعد میں بھی انہا بکارت اللہ زلول التصیر الاردا تنوین لت تنقیر یارے لیکن بنی اسرائیل نے نکرہ کو معرفہ کر دیا البقارہ ان البقارہ البقار الفلام تعریف کے داخل کر دیے یہی یہود کا کام ہوا کرتا ہے معرفہ کو نکرہ نکرہ کو معرفہ خاص کو عام عام کو خاص کرتے ہیں یہ یہود یہی ان کا کام ہوا کرتا ہے کہتے دعا میں کوئی بدی ہے نہیں دعا میں تو کوئی برائی نہیں لیکن سنت کے بعد اجتماعی دعا ایک عام دعا ہے سنت کے مطابق ایک سنت کرنے کے بعد بحیت اجتماعی دعا اس میں برائی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی شریعت سے ثابت نہیں خیرات میں تو کوئی برائی نہیں عام خیرات شریعت کے مطابق لیکن بدعی خیرات میں تو برائی ہے نا جو مردے کا قل ہو میت کے پیچھے قل ہو اسی طرح چالیسواں ہو جمعے کی رات منائی جائے ایسی خیرات سالانہ ہو تو رسم قل رسم چہلم وغیرہ اس میں حرمت خیرات کے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے خلاف سنت کے ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے طریقے کا خلاف ہے شریعت متحرہ کے خلاف ہے تو جب خلاف شریعت کوئی کام ہو تو پھر کہتے ہیں یہ دیکھو خیرات نہیں مانتے دعا نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے دعا ہاں بدری دعا بدعی خیرات شریعت اور سنت کے خلاف دعا و خیرات نہیں مانتے تو یہود کا یہ کام ہے عام خاص خاص کو عام نکیرا کو معرفہ اور معرفہ کو نکیرا کر دیتے البارا تشابہ بہا علینا یہ گائے تو ہم پہ مشتبہ ہو گئی مشتبہ ہو گئی ابھی تو ہمیں شک پیدا ہو گیا البقارہ ان شاء اللَّهُ علمدون اور یقیناً ہم اگر چاہے اللہ تو راہ پانے والے ہوں گے بس اللہ نے اگر چاہا ان شاء اللہ علما یہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ ان شاء اللہ نہ کہتے استثناء کا یہ کلمانہ پڑھتے تو قیامت کی صبح تک یہ بنی اسرائیل اس گائے کو ذبح نہ کر سکتے بس پوچھتے ہی رہتے لیکن انہوں نے انشاءاللہ اللہ کا استثنا کا کلمہ پڑھ لیا تو اللہ نے آسان کر دیا ان کے لیے اس گائے کو ذبح کرنا وہ انا ان شاء اللہ اللہ محتدون قال ان یقول انحا بقرت اللہ زلولن فرمایا مصال السلام نے یقیناً شان یہ ہے بات یہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایک گائے ہے لا زلولن زلول جوتی کو کہتے ہیں جوت ہمارے پشتوں میں بھی جوتی کہتے ہیں اور اردو زبان میں بھی جوتی کہتے ہیں اس کو جوتی اس جانور کو کہا جاتا ہے جو کام کے لیے تیار کیا جائے ایک جانور وہ ہوتا ہے جو کام نہیں کرتا جانوروں سے کام لیے جاتے ہیں ریڑا کھینچا جاتا ہے اور ہل چلایا جاتا ہے اسی طرح پانی نکالا جاتا ہے کنویں سے فصل کے لیے تو جو جانور اس کام کے لیے عادی ہو جائے تیار ہو اور کام کرنے والا ہو اسے زلول کہتے ہیں عربی میں اور پشتو اردو میں جوتی کہتے ہیں جوتی کیونکہ ہر جانور کام نہیں کرتا اسے تیار کرنا پڑتا ہے اسے عادت دلانی پڑتی ہے اس کے ساتھ محنت کر دی پڑتی ہے تو یہ گائے ہے لا زلول ان نہ جوتی ہے یعنی کام کرنے والی ہے کام کرنے والا جانور عموماً لاغر ہو جاتا ہے کام کرنے اور مشقت کرنے سے اس کی چربی پگھلتی ہے جو کام نہ کرے اور صرف کھائے تو وہ صحت مند بھی ہوتا ہے بدمعش اور طاقتور بھی ہوتا ہے تو لازل اس جانور نے اس گائے نے اس بقرانے کوئی کام وغیرہ نہیں کیا کام کے لیے تیار نہیں کی گئی تو سیر الردا کہ حل چلاتی ہو زمین میں تو حل چلانے کو کہتے ہیں آسارا کہتے ہیں اڑاول تو سو وہی پلٹنا ہل چلانا بس اس تو ہل چلانا ہی صحیح ہے اردو میں یہی استعمال ہوتا ہے تو زمین کو نرم کرنے کے لیے بیل کے ذریعے ہل چلایا جاتا تھا اب تو ٹریکٹر وغیرہ لیکن اب بھی بہت سے علاقے اور گاؤں ایسے ہیں جہاں بیلوں کے ذریعے ہل چلایا جاتا ہے تو ان بقرتن اللہ فرماتے ہیں یہ ایک گائے ہے لا ان جو کام کے لیے تیار نہیں کی گئی جوتی نہیں ہے جوتی نہیں ہے تو سیر العرت کے چلاتی ہو حل زمین میں زمین میں حل فصل کے لیے زمین کو نرم کرنا تیار کرنا ولا تسکل ہر اور نہ پانی نکالتی ہے فصل کے لیے ارٹیم نادا آرٹ ہم پشتوں میں کہتے ہیں پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں وہ کوہ ہوتا ہے اس کے اوپر قطار در قطار ایک ہار سا ڈولوں کا بنایا جاتا ہے اور پھر بیل کے ذریعے اس پہ ارد بیل کو گھما کے ڈول کے ذریعے وہ پانی نکالا جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے وہ پانی فصلوں تک کھیتوں تک پہنچایا جاتا ہے ہم اسے آرٹ کہتے ہیں پشتو زبان میں پتہ نہیں آپ کی اردو زبان میں اس چیز کو کیا کہتے ہوں گے لیکن لا تسقل ہر نہیں پانی نکالا ہے اس نے فصل کے لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے من اراد العلم فليسور القرآن من اراد العلم فليسور القرآنہ جو علم کا ارادہ رکھتا ہو علم چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن میں حل چلائے حل چلائے فل یسور القرآن کیا معنی قرآن کو ویخ بیخ سے دا اللہ دا قرآن آیتوں نہ دکھکارکی سمجھ میں آ رہی ہے بات نا جو علم چاہتا ہے تو وہ قرآن میں حل چلائے ہمارے مشائق کا یہ طرز تفسیر القرآن بال قرآن کی آیت کی تفسیر دوسری آیات کے ذریعے ہم تائیدات نکالتے فلاں صورت فلان آیت دیکھے اس لیے کہ آپ کی ممارست اللہ کے قرآن کے ساتھ ہو جائے اور آپ کو آسانی سے قرآن کی علوم اشکارہ ہو جائیں تو یہ بہت اچھا طرز ہے بحمد اللہ ہم نے اس سال ساتھیوں کی درخواست پر اور کہنے پر جو اردو زبان میں درس قرآن شروع کیا ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ بھائی اللہ پنجاب میں تو رفقا مشائق علماء ہمارے بڑے علماء وہ قرآن کے دروس میں مصروف ہیں لیکن ہمارے خیبر پخت میں جو ہمارے اساتذہ کے استاذ تھے حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طاہر نور اللہ مرکد ان کا ایک جدا انداز تھا ایک خاص طریقہ اور اسلوب تھا قرآن کریم کے درس کا وہ انداز دنیا میں ناپید ہے اور وہ اتنا اچھا اور بہترین انداز تھا کہ عام سے عام فہم انسان علما تو لبا اپنی جگہ عوام وہ جب اس انداز سے قرآن پڑھتے تھے تو قرآن کی علوم ان کے دلوں میں سما جاتے تھے بحمد اللہ ہمارے علاقوں میں خیبر پختن میں ہزاروں ایسے دروس قرآن ہے جو مستند علماء نہیں کرتے عوام ساتھی کر رہے عورتیں قرآن کے درس کرتی ہیں اور ان کے دروس میں ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں ہزاروں کے اور ایسے بھی نہیں علماء کی سرپرستی میں یہ عوام دروس قرآن کرتے ہیں اور ہزاروں لوگ مستفید ہوتے ہیں بحمد اللہ یہاں کی فضا بہت قابل ستائش ہے ہمارے مشائق کی قبروں کو اللہ جنت کی انوارات سے لبریز فرما دے انہوں نے قرآن کو بہت اچھے طریقے میں بہت اچھے طریقے اور اسلوب اور انداز سے پھیلایا جس میں تفریق ختم ہو گئی علما طلبا عوام مرد عورتیں سب کے سب اللہ کے قرآن کے درس میں بیٹھے تو اچھے انداز سے قرآن کو سیکھ بھی سکتی ہیں اور آگے دوسروں کو بیان کرنے کی قابل بھی بن سکتے ہیں تو ہم نے بھی یہی ارادہ کیا کہ ہمارے اساتذہ کرام کا یہ طرز اور یہ انداز ہمارے پنجاب کے رفقا تک بھی پہنچے اور پنجاب میں بھی اسی طرح دروس کے جال کو پھیلایا جائے سندھ اور بلوچستان میں بھی الحمد کام تو ہو رہا ہے اور اللہ ان علماء کی عمروں میں برکت ڈالے جو پنجاب میں دروس قرآن کر رہے ہیں اچھے انداز سے کر رہے ہیں میں نا چیز کیا درس کروں گا جو وہ لوگ کرتے ہیں ان کے دروس بالکل معیاری اور بہت اعلیٰ درس ہے لیکن ہمارا یہ خاص طرز اور انداز جو ہمارے مشائق کا ہے الحمدللہ اس کا ہم تجربہ کر چکے ہیں اپنے علاقوں میں خیبر پخت میں بہت اچھی فضا ہے جتنے ہلکے دروسے قرآن کے ہمارے صوبے میں ہے اتنے کسی دوسرے صوبے میں نہیں بھی اللہ اور صوبے کی بات تو بعد میں کریں گے ہمارا یہ دعویٰ ہے اعلی وجل بسیرہ سارے عالم اور ساری دنیا میں سب سے بڑا درس قرآن ہمارے دار القرآن پنچپیر کا درس ہے دار القرآن پنچپیر کے درس میں ہر سال چالیس سے پچاس ہزار علما طلبا عوام شرکت کرتے ہیں بالمشافہ اس دور میں دنیا میں اتنا بڑا درس قرآن کہیں نہیں ملتا اس دور میں اتنا بڑا اور صرف درس ہوتا نہیں سیکھا بھی جاتا ہے اور پنچپیر سے جو قرآن کریم کے انوارات لے کے لوگ اپنے علاقوں میں جاتے ہیں تو جب ستائیس رمضان کو قرآن کے درس کا اختتام ہوتا ہے تو عید الفطر کے بعد ہزاروں دروس سے قرآن خیبر پخت میں نئے شروع ہو جاتے ہیں ہزاروں چھوٹے بڑے الحمد تو ایسی فضا ہے ہمارے خیبر پخت میں بعض اضلاع ایسے ہیں جن کو جماعت اشاعت التوحید و سننا کے مشائق فتح کر چکے ہیں جیسے اس میں قابل ذکر زلہ باجوڑ ہے زلہ باجوڑ ہمارے مشائق نے فتح کیا ہوا ہے صرف ایک ضلع میں ہزاروں دروس ہیں اور وہاں مخالفین اقلیت کے درجے میں ہیں مبتدین اقلیت کے درجے میں ہیں بلکہ مبتدیین بھی بدعات کا ارتقاب نہیں کرتے اعتقادی اور نظریاتی مبتدین بھی آملاً بدت نہیں کر سکتے ان علاقوں میں اسی طرح زلہ دیر زلہ سوات وغیرہ ہمارے ایسے بہت سے اضلاع ہیں جن کو ہمارے مشائق کرام اللہ کے فضل و توفیق سے فتح کر چکے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ دروس پنجاب سندھ اور بلوچستان میں بھی پھیلے اور صرف تقریر اور اجتماعات نہیں قرآن کے درس کے ذریعے انقلاب آئے گا اور جتنے علما ہیں چھوٹے بڑے بلکہ عوام بھی اگر کوشش کریں تو ہمارے رفقا ہماری جماعت کا تر امتیاز یہ ہے میں نے اپنے شیخ مولانا محمد طیب طاہری مدز اللہ العالی سے سنا تھا اور یہ دیکھا بھی ہے کہ جماعت اشاعت و توحید و سننا کا یہ تر امتیاز ہے اس جماعت میں امی, امی آئے امی تو اس سے عالم بن جاتا ہے اور اس جماعت سے عالم نکل جائے تو اس سے امی بن جاتا ہے یہ علمی جماعت ہے اس سے وابستگی علم کے حصول کا ذریعہ ہے تو سارے رفقا شوق اور ذوق سے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں یہ قرآن کی بہاریں ہیں اور قرآن کا موسم ہے رمضان المبارک آ رہا ہے دروس قرآن کا اہتمام کرے انشاء شاء اللہ عزیز رمضان گزرنے کے بعد آپ درس قرآن کرنے کے قابل ہوں گے اور جب آپ دروس کے قابل ہوں گے اور دروس پنجاب اور سندھ اور بلوچستان میں اس طرح سینکڑوں دروس شروع ہوں گے تو بہار آئے گی انبیاء کا مشن آگے بڑھے گا تو و سنت کا مسئلہ پھیلے گا بس اسی لیے ہم نے یہ رفاقہ کے مشورے سے اردو زبان میں درس کرنے کا ارادہ کیا بات چل رہی تھی ابن مسعود کے قول پر کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے من اراد القرآنہ فلی من اراد العلم فلی القرآن جو کوئی بھی علم چاہتا ہو علم کا ارادہ رکھتا ہو تو فلی اسور یہ قرآن میں حل چلائے قرآن کی آیتوں کو پلٹائے اور قرآن کی آیتوں کے مطلب اور معانی اور رموز و اسرار کو پہ اپنے آپ کو سمجھائے لا زلولا یہ گائے نہ جوتی ہے تثیر الردا کی حل چلاتی ہو زمین میں ولا تسکل ہر اور نہ پانی نکالتی ہے فصل کے لیے ایسی گائے ہے ولا تسکل ہر اور نہ پانی نکالتی ہے فصل کے لیے مسلمتن مسلمت مسلمتن بے ہے لاش یا کوئی عیب اور داغ نہیں اس میں مسلمت من العمل یا مسلمت من العیوب سالم ہے عمل سے یعنی کوئی مشقت وغیرہ نہیں کی اس نے یا مسلمت من العیوب کوئی عیب نہیں اس میں اس کا کان بھی نہیں کٹا دم بھی نہیں کٹی یہ لنگڑی نہیں اندھی نہیں فلان فلان نہیں لاش یا کوئی رنگ نہیں اس میں کوئی داغ نہیں اس میں سراج المنیر میں خطیب صاحب نے لکھا شیربینی نے یعنی سفرا کے بغیر کوئی رنگ اور کوئی داغ نہیں اس میں یا داغ عیب والا نہیں اس میں قال الان جیت بالحق تو کہا انہوں نے اب آ گئے تو ہمارے پاس بالحق کے پورے بیان کے ساتھ حق سے مراد یہ نہیں کہ ابھی تو نے حق بیان کیا کیونکہ اس سے پہلے حق نہیں بیان ہو رہا تھا کیا نہیں حق سے مراد پورا بیان یہاں پہ تفسیر ابو سعود میں قاضی صاحب نے اور تفسیر سمرقندی میں بحر العلوم سمر میں لکھا ہے بالحقی یعنی وہ صفت بیان کر دیا آپ نے جو ہمیں مطلوب تھی جو ہمیں مطلوب تھی یعنی پورا بیان کر دیا بیان تام کر دیا بیان تام اور بیان شافی کر دیا معالم التنزیل میں امام بغوی نے بھی یہ لکھا ہے فضبہ تو انہوں نے ذبح کر دیا اس گائے کو ذبح کادو یہ فالو نہیں تھے یہ, یہ کام کرنے والے دل سے کادو کادا پختون ہے سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات کادا ایسا فعل ہے یہ پٹھان ہے فختون ہے ہمارے پٹھانوں کو جب کہا جائے بیٹھ جاؤ تو کہتے نہیں ولاڑ بے جب اس کو کہو ادرے گا نہ ادرے گم ناس بے کادا بھی اسی طرح ہے مثبت پہ داخل ہو تو اسے منفی کر دیتا ہے منفی پہ ہو تو اسے مثبت کر دیتا ہے یہ الٹا کام کرتا ہے وہ ماں کادو نہیں تھے یہ لوگ یہ بنی اسرائیلی یہ کام کرنے والے یعنی گائے کو ذبح کرنے والے نہیں تھے لیکن کر دی منفی پہ آیا ہے تو کر دی مثبت کا معنی دے رہا ہے نا اور کیوں نہیں تھے دل سے تو یہ کام کرنے والے نہیں تھے کیونکہ ان کے دلوں میں گائے کی تعظیم تھی الوحیت والی تعظیم تھی تو دل سے یہ کام کرنے والے نہیں تھے پھر بھی کر لیا انہوں نے ما کادو یا نہیں تھے یہ لوگ یہ کام کرنے والے دل سے ہاں کیسے ملی یہ گائیں علماء تفسیر نے لکھا ہے پھرتے رہے پھرتے رہے پھرتے رہے کیسی کہ گائیں کہاں ملے گی ایک گائے پکڑتے تھے تو یہ اس میں یہ صفت نہیں ہے یہ فلان نہیں ہے یہ فلان نہیں ہے یہ, یہ فارض ہے یہ بکر ہے یہ عوان بینظالے کا نہیں ہے یہ سفرہ نہیں ہے یہ فلان نہیں ہے چلتے چلتے گائے انہیں ملی جو ایک یتیم کی تھی اور وہ یتیم اسے بیچتا نہیں تھا ان کو ضرورت تھی اس گائے میں یہ ساری صفات موجود تھی جو انہوں نے پوچھا تھا اور ان کو جواب دیا گیا تھا تو علماء تفسیر لکھتے ہیں انہوں نے آفر کی اور قیمت بڑھائی کہ ہمیں یہ گائے چاہیے بیٹا یہ دے دو چلتے چلتے فیصلہ اس پہ ہوا کہ اس گائے کی چمڑی آپ ہمیں پیسوں سے بھر کے دیناروں سے بھر کے دیں گے تو اتنی گران انہوں نے یہ اتنی مہنگی انہوں نے یہ گائے خریدی اس لیے اپنے لیے تاوان اور نقصان کیا کہ انہوں نے بے جا سوالات کیے تھے بے جا سوالات اپنے لیے خود ہی مسئلے کو مشکل بنا لیا تھا اور اس قتل تم نفسن فت تم فی یہ تیسری خباست ہے پرانے یہود کی اس قتل تم نفسن یاد کرو کہ قتل کیا تھا تم نے ایک نفس کو فت دارا تم تو اختلاف کیا تھا تم نے اس میں تم نے اختلاف کر دیا تھا اس میں نفسن قرآن کریم میں نفس کے متعدی معانی ہے کبھی نفس عذاب کے معنی پہ بھی استعمال ہوتا ہے جیسے آل عمران میں آیت نمبر تیس تھرٹی نمبر آئے تیس متو کلو نفسما کم اللہ نفس ڈراتا ہے اللہ تم کو نفسہ ہو اپنے عذاب سے یو حضیر اللہ ہُن نفس یہاں نفس سے مراد عذاب ہے اللہ تمہیں اپنے آپ سے یعنی اپنے آذاب سے ڈراتا ہے کبھی نفس کا معنی نفس کا معنی قلب انسانی سے ہوگا جیسے سورہ روم کی آٹھ نمبر آیت سورہ روم مانا راد العلما فلی القرآن جو علم چاہے تو قرآن میں حل چلائے اب یہ آیتیں نکالو نا آپ ان آیتوں کو نکالنے سے آپ کی ممارست بڑھے گی قرآن سے تعلق اور آشنائی بڑھے گی سورہ روم آیت نمبر آٹھ آٹھ نمبر آیت اکیسواں پارا ہے اولم یا تفک کروفی انفو سیم قلب دل اولم یا تفک کروفی انفو سہم آئے یہ لوگ سوچ نہیں کرتے اپنے دلوں میں نفس اللہ کی صفت میں بھی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 سورہ مائدہ آیت نمبر 116 ساتواں پارا ہے 116 نمبر آیت نفس اللہ کی صفت ولا عالم اما فی نفسیکا ولا عالم اما فی نفسیکا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اور میں نہیں جانتا وہ جو اللہ تیرے علم میں ہے تیری صفت نفس اللہ کی صفت کبھی نفس مطلق انسان کو بھی کہتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر اڑتالیس میں آپ نے پڑھا تھا وط تکو یومن لاتی نفسن نفس ان شی اور کبھی نفس شخص مقتول کو بھی کہتے ہیں مقتول جیسے یہاں پہ قتل تم نفسا نفس کا اطلاق عقل پہ بھی ہوتا ہے عقل سورہ انبیاء ستارواں پارہ آیت نمبر چونسٹھ سورہ انبیاء پارا نمبر ستارہ آیت نمبر چونسٹھ نفس بمانے عقل فرجو الان فسیحم فقال و نم ان تم ظالمون رجو یعنی اپنے آپ سے سوچنے لگے عقل رجو الاقول یہ نفس تین قسم کا ہے ایک نفس مطمئنہ ہے سور فجر تیسواں پارہ آیت نمبر ستائیس یا ایتن النفس المطمئنہ وہ نفس جو اللہ کی تابیداری اور اللہ کے قانون پہ مطمئن ہو دوسرا نفس الوامہ ہے سور قیامہ میں ہے لاقسمبی قیامت ولاقسم بن نفس اللوامہ انتیسواں پارہ سور قیامہ کی ابتدائی دوسری آیت نفس اللوامہ وہ نفس جو گنا پر انسان کو ملامت کرے ندامت دے اور تیسرا نفس امارہ بسو ہے تیس پارے کا پہلا پہلی آیت سورہ یوسف آیت نمبر ترپن ما اوبر نفسی نفسین نفس امارا تم بسو زلیخا کہتی ہے میں اپنے نفس کو پاک پاک نہیں کرتی نفس تو ہمارا بسو ہے گنا کا حکم کرنے والا ہے تو نفس مطمئنہ انبیاء کا ہوتا ہے نفس علامہ عام مسلمانوں کا ہوتا ہے اور نفس امارہ بس سو کافروں کا ہوتا ہے یہ تین قسم کا نفس کی مثال جانور کی طرح ہے اسے جوتی کر لو نا تو یہ تمہارے کام آئے گا اسے جوتی نہیں کرو گے تو یہ تمہارے لیے نقصان کا باعث بنے گا ویلچ خوراک ور کے او چکا ور تنخو پیزوان ور تناچے بدر تخ نیخ کیو مڑبدی کی اسی طرح نفس یا تمہاری سواری بنے گا یا تم پہ سوار ہوگا تو نفس جب تمہاری سواری بن جائے تو تمہارے لیے فائدہ ہے جب تم پہ سوار ہو جائے تو تمہیں تباہ اور ہلاک کر دے گا وہ اس قتل تم نفسن میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے بنی اسرائیل میں ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا جائیداد کے لیے اور چچا کی لاش کو لے کر کسی اور کے دروازے کے سامنے پھینک کر اس پہ دعویٰ بھی کر لیا کہ انہوں نے میرے چچا کو قتل کیا ہے اختلاف بنا موسیٰ علیہ سلام تک مسئلہ اور معاملہ آیا تو موسیٰ علیہ سلام نے اللہ سے مانگا اللہ نے فرمایا اس میت کے ایک اندام اور ازوا کو لے کر دوسرے کے ساتھ مارو اور ملاؤ تو یہ اتنے وقت کے لیے زندہ ہو جائے گا کہ اپنا قاتل بتا دے گا اس طرح کیا تو وہ زندہ ہو کے اپنے قاتل کو بتانے کے بعد پھر مر گیا ویس قتل تم نفسن یاد کرو کہ قتل کیا تھا تم نے ایک نفس کو فداراتم دارا تو اختلاف کیا تھا تم نے اس میں فداراتم دارا اختلاف کیا تھا در آ یوشے یو بلت دیکل اتوئی در آ فت تم مانا اختلاف کیا تھا تم نے اس میں فقل ندری بوہ و اختلاف کیا تھا نہیں کوئی ایک دوسرے پہ الزام لگایا تھا ایک کہتا تھا میں نے نہیں قتل کیا تم نے قتل کیا دوسرا کہتا تھا میں نے نہیں کیا تم نے کیا اسے در کہتے ہیں وہ اس قتل تم نفسن فت تم یاد کرو کہ قتل کیا تھا تم نے ایک نفس کو فت دارا تم تو اختلاف کیا تھا تم نے اس میں ایک دوسرے پہ الزام لگایا تھا اس قتل کا واللہ اللہ مخری جما کن تم تک اور اللہ نکالنے والا ہے اس کا کہ تم تھے اس کے چھپانے والے تم جس بات کو چھپانے والے تھے اور جھوٹ الزام لوگوں پہ لگانے والے تھے اللہ نے اس کو نکال لیا واللہ اللہ اللہ نکالنے والا ہے یعنی ظاہر کرنے والا ہے اس بات کا کن تم تک تمون کہ تم تھے اس کے چھپانے والے فقل نبری بوہ با تو کہا ہم نے مارو اس میت کو ببا دہا اس کے بعض اوزوا سے یعنی میت کا ایک اوزوا ایک اندام دوسرے اندام کے ساتھ مارو اور لگاؤ ربو ہو ضمیر مذکر کی اس میت کو راجے ہے کیونکہ یہ مذکر تھا آدمی تھا اور بی باد یہاں میں ہا امیر بھی اس کو راجے ہے لیکن ہا امیر منس بے اعتبار نفس راجے ہے نفس منسات سماعیہ میں سے ہے یہاں لوگوں کو اشکال ہو جاتا ہے کہ ہو ضمیر مذکر کی تو میت کی طرف راجے ہے لیکن ہا میر منس کی اس گائے کی طرف راجے ہے بقرا کی طرف راجے ہے تو بقرہ کا ایک اندام اور اوزوا لے کر اس میت کو مارو تو بقرہ کے اندام سے مارنے کے ذریعے یہ میت زندہ ہو جائے گی اور اپنا قاتل بتا دے گی ہاضمیر بقرے تو یہ تفصیر مفضول اور مرجو ہے ضعیف ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس تفسیر کے ذریعے گائے کو ذبح کرنے کا مقصد فوت ہو جائے گا ہم نے پہلے بتایا علماء تفسیر کے حوالے بھی دیے کہ گائے کو ذبح کرنے کا مقصد کیا تھا لیو ہیو وینا ان اللہ ان کے ہاتھوں ان کے معبود کو ان کے سامنے ذلیل کرنا چاہتا تھا کہ ان کے دلوں سے گائے کی تعظیم نکل جائے تو جب گائے سے مردہ زندہ ہوتا ہے تو تعظیم ختم ہوگی کہ زیادہ ہوگی پھر تو اور زیادہ کمالات ہوئے گائے کے مردوں کو بھی زندہ کر دیا تو یہ تو بڑھ جائے گی گائے کو ذبح کرنے کا مقصد فوت ہو جائے گا دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تفسیر کہیں بھی صحیح احادیث سے منقول نہیں کہ اس میت کے لیے گائے کے ذبح کرنے کا حکم کیا گیا تھا اور گائے کے ذریعے ہی یہ میت زندہ ہوئی تھی کئی صحیح احادیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہاں ان دونوں واقعات کو ملا کر تفصیر کرنا یہ اسرائیلیات سے ثابت ہے حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ چالیس سال تک یہ میت پڑی رہی اور چالیس سال بعد گائے ذبح ہوئی اور پھر اس کے ذریعے میت زندہ ہوئی تو یہ چالیس سال والی روایات جتنی بھی ہیں یہ اسرائیلیات میں سے یہودیوں کی بنائی ہوئی روایات ہے زاد المسیر میں ابن جوزی نے بھی اس پہ تردید کی ہے تیسری وجہ یہ ہے یہ کتنی ہو گئی چوتھی پہلی وجہ یہ تھی کہ گائے کو ذبح کرنے کا مقصد فوت ہو جائے گا اگر اس واقعے کو ملایا جائے دوسری وجہ یہ تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ واقعہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور تیسری وجہ قانون یہ ہے کہ تاسیس اولا ہے منت تاقید ایک واقعے کو دوسرے واقعے کے لیے تائید بنانا اور تاکید کرنا اس سے بہتر یہ ہے کہ تاسیس ہو جائے دونوں کو جدا جدا حمل کر دیا جائے تاسیس اولاد تاکید نا اور قرآن کا اسلوب دیکھے قرآن واقعات ذکر کر رہا ہے تو ہر نیا واقعہ از سے شروع ہو رہا ہے از از از از, از وعز ن جے نا کم مناالی فرونا وعز واد نام منہ ساربینا وعز فرق نہ بیکمل بہرا ویز آات این موسل کتابہ ویز کال موسالی قومی و از کل نت خلو حادیل کریا وعز یہاں بھی از سے جدا واقعہ ہے تاکید نہ کرو تاسیس کر دو چوتھی وجہ یہ ہے کہ اگر اس میت کے لیے گائے ذبح ہوئی تو تقدیم تاخیر بلا وجہ قرآن نے کیوں کی پہلے میت ہوئی پھر اس کے بعد گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیا تو پہلے مرنے والے کا بیان ہوتا وہ اس قتل تم نفسن پھر قرآن میں ضبح البقارا کا بیان ہوتا یہاں گائے کو ذبح کرنے کا بیان پہلے ہو گیا اور میت کا بیان بعد میں ہو گیا تو تقدیم تاخیر بلا وجہ تو باطل ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ تقدیم تاخیر کیوں کی گئی ان وجوہات کی بنا پر یہ تفسیر کرنا کہ میت ہوئی تھی اور اس کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیا گیا تھا اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد پھر گائے کے ایک عضوہ اور اندام کے ذریعے میت کو مارا گیا تو یہ میت اڑ گئی بلکہ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ گائے کے خون کا انجیکشن میت کو لگا لو تو اس سے یہ مردہ زندہ ہو جائے گا جیسے آج کل ہمارے دور میں دار ال میں ہوتا ہے اس طرح ہمارے زمانے میں لوگوں کو ایک دوسرے کا خون چڑھایا جاتا ہے تو اس خون چڑھانے سے مردے تو زندہ نہیں ہوتے کہ مرنے والے کو زندہ کا خون چڑھا دیا جائے تو وہ مرنے والا زندہ ہو جائے گا اس خون کے ڈراپ کو چڑھانے سے نہیں نہیں ہمارے زمانے میں بھی دار ال میں اس طرح نہیں ہوتا ہے. اصل بات یہی تھی اصل بات یہی تھی کہ اس میت کے ایک اندام کو دوسرے اندام پہ مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا بس ان کو جو اشکال پڑا بس وہ بھی باد کی ہا امیر مونس میں آیا کہ ہو زمیر اس ربوح میں میت کی طرف راجی ہے جو کہ مذکر ہے تو ہا امیر کیوں منس کیا یہ کس اس کا مرجہ کیا ہے تو پھر مرجع بقرہ کا بنا لیا تو پھر بقرہ کو جب ہا امیر کا مرجہ بنا لیا تو اس کے لیے پھر یہ اسرائیلیات گھڑ لی کہ اس گائے کے ذریعے میتھ اور پھر وہ بات جو ہم نے کی تھی کہ تل ابو ال بقرت الموسف اطا سنا چالیس سال تک یہ میت پڑی رہی اس کو کیڑے نہیں پڑے اس کا بدن سلامت رہا چالیس سال تک تچر تبدی دتیا نو مڑے و چسکات دائرے تیساروں چموریا جی ن چرلندینی کڑی نڑے وہ نخی استا سدیا کے تراغل ددیا پیربز درے مڑ تین تو میں بھی میرے ایک ساتھی تھا اس کے تعزیت کے لیے میں آیا تھا جنازے میں میں جب شریک ہوا تو جنازے کے بعد مولوی ایک دوسرے سے کان میں چھپ چھپ کے کچھ کہہ رہے ہیں تو میں نے کبھی یہ تماشا دیکھا نہیں تھا تو میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے ساتھیوں نے ہاتھ سے پکڑا میں نے کہا میں کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں کرتا صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے تو مولویوں نے پیر صاحب سے کہا کہ اسکات نہیں ہے تو پیر صاحب نے آواز دی کہ جنازے واپس لے آؤ ان کو نہیں دفنانا ڈاگ اسماعیل خیل جنازے واپس لے آؤ ان کو نہیں دفنانا اسکات نہیں دفنانا تو میت کے و رسان کی سامان جو صابن وغیرہ ہوتے ہیں وہ لائے تھے لیکن گاڑی میں ان سے بھول گئے تھے ان پہ اپنا تو وہ آ کے پیر صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے بھائی منگ اسکات دے زنگ نے ارشو ہم سے بھولا ہوا تھا آپ یہ اسکات لے لیں اس پہ دائرہ کر لیں ہماری میتوں کو واپس نہ بلائیں تو پھر جب وہ کارٹن نکال کے ان کے سامنے رکھے اور وہ اس کو پھرانے لگے دامالی قلیلا پدائی کثیر پبن فائشہ ما ماد قبول کڑے ماتا تدروا خلے پھر وہ دوسرا ہاتھ رکھ کے دوسرے کو دیتا تھا اور تیسرا اس طرح ایک دائرہ سا بنا ہوا تھا تو ان کا یہ نظریہ جب تک اس کا دائرہ نہ ہو اس وقت تک مردے کو نہیں دفنانا اس وقت تک مردے کو نہیں دفنانا تو میت کا جنازہ پڑا ہوتا ہے اور یہ لوگ یہ دائرے کرتے ہیں ہاں حدیث میں آیا ہے عصری بالدفن جب جنازہ ہو جائے تو میت کی تدفین میں جلدی کیا کرو جلدی سے ان کو پہنچایا کرو اس مرنے والے کو قبر میں اتارا کرو جب ایک دفعہ قبر میں اتر جائے تو اب جلدی نہیں کرنی ہاں جی تو ہاض امیر معنس نے اشتبا پیدا کیا مونس کی اس ہاض امیر نے اشتبا پیدا کیا تو اس اجتبا کی تو ضرورت ہی نہیں ہا زمیر نفس کی طرف راج قتل تم نفسن. نفس نفس مونسات سماعی میں سے ہے مونس سماعی اس معنس کو کہتے ہیں جس میں تانیس کی علامت نہ ہو لیکن عرب سے سما ایسے ثابت ہو کہ وہ اس لفظ کو مونس استعمال کرتے ہیں عرب نفس کو معنس استعمال کرتے ہیں اگرچہ اس میں تانیس کی کوئی علامت ہے ہی نہیں بس اسے مونس سمائی کہتے ہیں اس کی طرف مونس کی ضمیر راجے ہوگی تو بات ہی ختم ہو گئی مقصد بھی اپنی جگہ رہ گیا گائے کو ذبح کرنے کا مقصد لیو نائندہ ہوں محبودہ ہوں اللہ اللہ فقل ندری بو ہو تو کہا ہم نے مارو اس میت کو با اس کے بعض اوضوا سے بعض اوضوا بعض اندام سے کداری کا یو اللہ المئو تھا اسی طرح زندہ کرتا کرے گا اللہ مردوں کو اللہ کزالے کا یہ تفریح ہو گئی باس بادل موت کی اس واقعے پر جس طرح اللہ نے اس کو زندہ کر دیا اسی طرح اللہ دوسرے مردوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا کیونکہ اللہ قادر ہے کزالے کا کبھی تشبیحی ہوتا ہے جیسے یہاں کزالی کا کبھی کمال کے بیان کے لیے ہوتا ہے جیسے سور رات کی آیت نمبر سینتیس اور کزالی کا کبھی تعلیلیہ ہوتا ہے بمان لے کا جیسے سور مومن کی آیت نمبر پینتیس میں کزالی اللہ الموتا اسی طرح زندہ کر دے گا اللہ مردوں کو ویوری کم آیا ہی اور دکھائے دکھاتا ہے اللہ تم کو اپنی قدرت کے دلائل آیاتی ہی اپنے دلائل یعنی اپنی قدرت کے دلائل اللہ کم تاقل خام خا کہ تم میں عقل آ جائے تم عقل والے بن جاؤ عقل تو اللہ کی قدرت کے دلائل کے ذریعے اللہ کو جاننا اور ماننا ہے عقل اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کے دلائل کے ذریعے اللہ کو جانا اور مانا جائے تو کزالی کا یوقی اللہوتا اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ مرد, مرد زندہ کرتا ہے یا زندہ کرے گا مردوں کو ویوری کو مرد دکھاتا ہے تم کو آیاتی اپنے دلائل اپنی آیات لال کم تاقل خام خا تم میں عقل آ جائے سم قت کلوب من دی دالی کا فہی عقل خارہ او اشد زجر زجر بنی اسرائیل کو کہ اللہ کی قدرت کے دلائل دیکھنے کے بعد بھی ان کے دلوں میں نرمی نہیں آئی اللہ کی خشیت نہیں آئی اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا اللہ کے قانون کی پاسداری اور تابے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا دل سخت تھے نا سما کا قلوبکم پھر دیکھو سخت ہو گئے تمہارے دل سما کبھی ترتیب رتبی کے لیے آتا ہے جیسے سر بقرہ آیت نمبر اٹھائیس کنتم تم اموات انفاہیا کم سما یومیت کم رتبی ترتیب سورہ بقرہ آیت نمبر اٹھے کبھی سما تاقیب تعقب تاقیب ذکری کے لیے ہوا کرتا ہے تاقیب ذکری کبھی ذکر میں ایک بات بعد میں آئے جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر ایک سو اور کبھی کبھی سما استباعات کے لیے آتا ہے سما لباعات یہ بات بہت بعید ہے بہت بعید ہے بہت دور کی بات ہے اتنے دلائل دیکھنے کے بعد اتنی نرمی بھی تمہارے دلوں میں نہیں آئی تمہارے دل اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے نرم نہیں ہوئے تو یہ سما لل استباعات ہوا کرتا ہے اس مقام پہ بھی استبعاد کے لیے سما پھر دیکھو پھر دیکھو یہ حال یہ حال یہ بڑی بات سنو قصد قلوبکم کہ سخت ہو گئے تمہارے دل ممبادی زالے کا اس کے بعد اس واقعے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے فہیا کل تو ہو گئے تو یہ دل تمہارے پتھر کی طرح پتھر کی طرح ہو گئے او اشدو قسوہ یا پتھر سے بھی زیادہ سختی میں قسوا سختی کو کہتے ہیں پتھر سے بھی زیادہ سختی میں او اشد او بمانے واؤ یا او بمانے بل او اشد قسوہ بل اشد قسوہ بلکہ یہ تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کیوں وہ ان من الجارتی لما یا تفجر و انہار اور یقیناً بعض پتھروں میں سے وہ ہوتے ہیں یا تفجر و انہار کے جاری ہوتے ہیں اس سے نہریں بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں چشمے نکل جاتے ہیں تو ان کے دل سخت ہے ان کے دلوں سے خیر کا چشمہ نہیں بہا و ان نمن عالما یش کا کوف یا من اور بعض ان پتھروں میں سے خامخا وہ ہوتے ہیں جو یش پھٹ جائیں شک پشتوں میں چویدل کہتے دراڑ پر جائے پھٹ جائے بعض ان پتھروں میں سے خام خواہ وہ ہیں جو ٹوٹ جائیں پھٹ جائیں تو فیاخرو جمن علما نکلتا ہے ان سے پانی بعض پتھر ایسے ہوتے جس سے چشمے جاری ہو جاتے بعض ایسے ہوتے جن کو توڑ دیا جائے تو اس کے اندر نمی ہوتی ہے نمی ہوتی ہے تھوڑا سا اس طرح پانی کی نمی ہوتی ہے تو ان کے دلوں میں نمی بھی نہیں خشیت الہی کی خوف خداوندی کی اسی لیے ان کے دل سخت ہیں پتھروں سے زیادہ ون نمن حلامہ یہ بھی تو من خشیت اللہ اور یقیناً بعض ان پتھروں میں سے خامخا وہ ہیں جو گرتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ بھی تو اوپر سے نیچے گرتے ہیں پہاڑ کے سر سے پتھر روانہ ہوتا ہے نیچے آ کے گرتا ہے یہ کیس کیوں گرتا ہے من خشیت اللہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے لیکن ان کے دلوں میں اتنا ڈر نہیں کہ اپنے تکبر اور عجب اور ریا اور نمود کے مرتبے سے نیچے نہیں ہوئے اللہ کے قانون کے سامنے سر خم تسلیم نہیں ہوئے تو پھر ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہوئے نا کیونکہ پتھروں سے تو چشمے روانہ ہوتے ہیں پتھروں میں تو نمی ہوتی ہے پتھر تو اوپر سے نیچے گرتے ہیں نہ ان کے دلوں سے چشمہ خیر نکلا نہ ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت کی نمی ہے نہ ان کے دل عجب اور تکبر سے پاک ہوئے اوپر سے نیچے نہیں آئے یہ بھی من خشیت و الله بی غافل عما تعملون اور نہیں ہے اللہ نا خبر اس سے جو یہ عمل کرتے ہیں افات تمون افات تمون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم اب چار خباست موجودہ یہود کی بیان ہو رہی ہیں چار ای لکم آیا تم تما کرتے ہو امید کرتے ہو او مسلمانوں کم کہ یہ لوگ تمہاری بات کی تصدیق کر لیں گے میں نے کہا تھا ایمان کا سیلا لام آئے تو بمانے تصدیق ہوا کرتا ہے ایمان کا سلا با آئے تو اصطلاحی شرعی ایمان مراد ہوتا ہے جا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لام ہے لقم میں تو تصدیق آئے تم امید کرتے ہو تما کرتے ہو رجا کرتے ہو امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تصدیق کر دیں گے تمہاری بات کی وقت کا نفری قم اور یقیناً تھا ایک گرو ان میں سے یسمع کلام اللہ جو کہ سنتا ہے اللہ کے کلام کو سم میو من بعد ما قلوہ اور پھر کلام اللہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے سم حرف ہو پھر تحریف کرتے ہیں اللہ کے اس کلام میں بعد ما قلوہ اس کو جاننے کے بعد بعد ما قلوہ امام کرتبی فرماتے ہیں من بعد ما ہو وا ہو اس کو سیکھنے اور سمجھنے کے بعد بھی یہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں تو یہ پہلی خباصت موجودہ یہود کی تحریف تحریف تحریف اللہ کے کلام میں سن کے اس میں تحریف کرتے ہیں میں نے اصول تفسیر میں تفسیر اور تعویل اور تحریف کی تعریفیں کی تھی اور وضاحت کی تھی کہ تفسیر کسے کہتے ہیں تعویل کسے کہتے ہیں اور تحریف کسے کہتے ہیں تو آپ کو وہ اصول تفسیر یاد کرنے تھے یہاں اب وہ بات آپ کے کام آئے گی سمیو ہر ہو پھر تحریف کرتے ہیں یعنی تحریف اپنے مقصدی معنی سے ہٹانا اور پھرانا قرآن کی آیت کو پھر یہ لوگ تحریف کرتے ہیں اس میں بعد دما قلو اس کو سمجھنے کے بعد وہ ہم اور یہ جانتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں جیسے اس کی مثال ان انا بشر سل احمد رضا خان اس کی تفسیر کرتے ان انما ان حرف حروف مشبہ بالفعل میں سے حرف تحقیق ما نافیہ ہے تو انما ماں جدا جدا کر کے پڑھو انما بے شک نہیں ہوں میں انا بشرم مثلکم نہیں ہوں میں بشر تمہاری طرح میں تمہاری طرح بشر نہیں ہوں ما انا بشرم سلوکم تو پھر اسے کہنا چاہیے جناب جہاں بشریت کا اس بات ہے عبدیت کا اس بات ہے وہاں کیا کروگے ان آیات میں سبحان الذي ذی اصراب عبدی ہی عبدی ہی تبارک نزل الفرقان علی عبدی ہی الحمدللہ اللہ ذی انزل علی عبدی ہی او اوحا الی عبدی ہی ما اوحا الذي اللہ ذی انہا عبدا ازا صلی ان کن تم فی رئی بم مما نز زل نا اللہ اس میں کیا کہو گے اور وہ تو چھوڑو اسی آیت کو پورا کر کے دکھا دو ان بقول شما نہیں ہوں میں بشرم مسلوکم تو بعد میں آ رہا ہے یو ہا الیا انام الحکم اللہ ہوں واحد تو انہ حرف تحقیق ہوا انہ اور انہ میں کوئی فرق نہیں انہ جب کلام کی ابتدا میں آئے اور انہ جب کلام کے درمیان میں آئے تو انا ماں الاحکم اللہ واحد تو یہاں بھی انہ حرف تحقیق ما اللہ حکم الہو واحد نہیں ہے تمہارا الہ الہ ایک تو رضا خانیوں کے کتنے الہ ہے کیوں تحریف جس طرح ان نما الہ واحد میں ما زائدہ ہے اسی طرح ان انا بشر مثلکم میں ما زائدہ ہے تو یہ تحریف کرتے ہیں یہ پہلی خباصت آہل کتاب کی یہود کی موجودہ یہود کی سم حرف نہ پھر تحریف کرتے ہیں یہ اللہ کے کلام میں اس کو سمجھنے اور سیکھنے کے بعد وہ ہم اور یہ جانتے بھی ہیں کہ تعریف کر دی انہوں نے اب دوسری خباست وہ ذالک الدین امنو کالو دوسری خباصت منافقت منافقت مومنوں سے ملے تو کہتے ہیں ہاں آ ہم بھی ایمان لائے ہیں لیکن جب اپنے شیاطین کے پاس چلے جائیں تو ان کو کہتے ہیں اتحدی صبح شیاتی ان کو کہتے بھی اتحدی سون با فتح اللہ علی کمرا جو کم بھی فلا فلاخر ان کو فوقیت اور غلبہ کیوں دے رہے ہو تو یہود کی دوسری صفت منافق کمپل چتل ادر نہیں دبا گاڑی وہ دالک الدینہ منو اور جب ملاقات کر لیں یہ ان کی ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں خالو آ تو یہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں ہم بھی مومن ہیں ہم بھی اسلام کو ماننے والے ہیں ویدا خلا باز ہم اور جب چلے جائیں بعض ان کے بعض کی طرف خلا چلے جائے لیکن لفظ خلا میں اشارہ اس طرف ہے کہ مومنوں کے ساتھ ہوں تو کچھ کچھ حلاوت ایمان کے دل میں ہوگی لیکن جب مومنوں کی مجلس سے چلے جائیں خلا تو خالی ہو جاتے ہیں ایمان سے ان کے دل خلا جب چلے جائے بعض ان میں سے بعض کی طرف یعنی چھوٹے بڑوں کے پاس چلے جائے مریدین اپنے پیروں کے پاس چلے جائے شاگرد اپنے استازوں کے پاس چلے جائے قالو تو بڑے ان کو کہتے ہیں اتوحد بما فتح اللہ علیکم آیا تم خبردار کرتے ہو ان مومنوں کو اس پر کہ غلبہ دیا ہے ان کو اللہ نے تم پر انہیں تو اللہ نے تم پہ فوقیت دی ہے ان کی کتاب آخری لاریب ہے ان کا نبی امام الانبیاء ہے تو جب تم بھی جا کے ان کے پاس بیٹھو گے ان کے دروس میں بیٹھو گے تو ان کی فوقیت تو ظاہر ہو جائے گی دیکھو یہ حق پرست ہے اہل کتاب بھی ان کے دروس میں شامل ہوتے ہیں یہودی مولوی بھی ان کے درس میں شامل ہوتے ہیں تو لوگوں کی نظر میں ان کی فوقیت اور غلبہ آ جائے گا اب بھی یہی بات ہے مولوی صاحب اپنے علم کے تکبر کے نشے میں درس قرآن میں حاضر نہیں ہوتے اکثر کیونکہ اگر آئیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو نا یہ بھی جاتا ہے درس کے لیے یہ بھی جاتا ہے درس کے لیے یہ بھی شامل ہوتا ہے درس کے لیے تو بس یہ تو حق پرست ہے نا تو ان کا غلبہ آ جائے گا نہ جایا کرو ان کے دروس میں کثرت ہو جائے گی بحمد اللہ بحمد اللہ ہم ساتھیوں کو اس سال اوزر کی بنا بھی اللہ کا امتحان ہوتا ہے اور اللہ پھر آشکارا کرتا ہے کبھی کبھی شروع بھی بہت سے خیر اور فائدے ہوا کرتے ہیں اس سال وبائے عام کی وجہ سے درس قرآن میں شرکت کی ممانعات کی تو اکثر رفقہ نے روتے ہوئے رابطے کیے کہ جو کچھ ہوتا ہے ہمیں اجازت دی جائے ہم درس کے لیے آئے تو اجازت حالات کے پیش نظر ہم نہیں دے سکتے تھے ایک سفید ریش ساتھی کے بیٹے نے فون کیا کہ میرا والد محترم اس دن سے مسلسل رو رہا ہے جس دن سے قرآن کا در شروع ہوا ہے تو میں نے کہا کیوں رو رہا ہے کہتے ہیں درس قرآن کے لیے میں شامل ہونے کے لیے تو میں نے کہا حاجی صاحب کو کہے کہ وہ گھر میں موبائل آن کر کے درس سنا کریں ان کو آنے میں تکلیف بھی ہوگی اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ گھر میں قرآن سنا کرے اور سہولت بھی اسی میں ہے تو اس نے کہا کہ میں نے تو بہت سمجھایا لیکن نہیں ان کے دل کو تسلی نہیں ہو رہی تو میں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی جب سمجھا نہ سکا تو پھر اجازت دے دی میں نے سارے درس قرآن میں صرف اور صرف اس ایک ساتھی کو اجازت دی جو کہ سفید ریش بوڑھا ساتھی ہے ہمارا لیکن قرآن سے اتنا لگاؤ اور اتنی محبت ہے ان کی کہ وہ درس قرآن کے بغیر رہ نہیں سکتے اور بہت سے طلباء ہیں بہت سے مستورات ہیں جو کہ پریشانی کے عالم میں ہیں بس اللہ ان کے استراب اور پریشانی کو دیکھ کر اس وبا عام سے اس امت اور اس قوم کو نجات دے دے اور پھر قرآن کے دروس کی رونقوں کو اللہ آباد کر دے بہرحال منافقت یہود کی دوسری خباست ہے جب مومنوں کے ساتھ آپ ملیں تو کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھی ہے آ منا ویدا خلاباد ملاباد ان اور جب چلے جائیں بعض ان کے بعض کے پاس انہیں چھوٹے بڑوں کے پاس چلے جائیں کالو تو کہتے ہیں تو حدی سونا ہم بیما فتح اللہ علیہ یہ بڑے ان چھوٹوں کو کہتے ہیں آئے تم خبردار کرتے ہو ان مومنوں کو اس پر کہ غلبہ دیا ہے فتح دی ہے اللہ نے ان کو تم پر ان کو اللہ نے تم سے اونچا درجہ دیا ہے تم ان کو کیوں خبردار کرتے ہو اس درجے کو چھپائے رکھو ان کے دروس میں نہ شامل ہو جبکہ یہ استاذ بن جائے تم شاگرد بن جاؤ تو اس کا تو غلبہ اور درجہ اور عزمت اور عزت تم سے زیادہ ہو گئی نا لیو ہاجو ربکم بھی اس لیے کہ پھر احتجاج کریں گے دلیل پکڑیں گے یا جھگڑا کریں گے اس بات پر تمہارے رب کے ہاں کل قیامت کے دن رب کے در میں بھی دلیل پکڑیں گے کہ یا اللہ یہ یہودی بھی درس میں بیٹھا کرتا تھا لیکن ایمان نہیں لایا قرآن سنتا تھا لیکن نہیں مانا نے انہوں نے قرآن کے احکامات کو لیو ہاجو کم بھی این در لام للعاقبت ہے لیو ہاجو میں انجام یہ ہوگا کہ پھر دلیل پکڑیں گے اس بات پر عند ربکم تمہارے رب کے ہاں فلاطا قلوا تم میں عقل نہیں ہے اولا ان اللہ عالمایو سرون ومایو نون آیا نہیں جانتے یہ لوگ کہ بے شک اللہ جانتا ہے اس کو جو یہ چھپاتے ہیں اور اس کو بھی جو یہ ظاہر کرتے ہیں جو یہ دل میں چھپاتے ہیں یہ سر اللہ کو معلوم ہے اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں یو علی یعنی زبان سے ظاہر کرتے ہیں یا آزا اور جوارے سے عمل کرتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے اللہ سب کچھ جاننے والا ہے تو جب تم اللہ کی کتاب کے خلاف ایسی سازشیں کرو گے تو اللہ تو جاننے والا ہے کیوں اس جاننے والے ذات کی, کی کتاب کی کا خلاف کر رہے ہو امین ہم امیون کتاب اللہ میا مین امیونہ یہ تیسری خباست ہے آہل کتاب یہود کی تیسری خباست بعض علمے میں سے امی ہیں امی ہیں بے علم نفس سے امی ہونا کوئی عیب نہیں کیونکہ اللہ نے انبیاء امیوں میں بھیجے ہیں اور نبی علیہ السلام کی صفت میں بھی یہ لفظ آیا ہیں ان نبی الذي اللہ جدید مکتوب ان التورات ولی جی بلکہ موراد اس سے وہ جو حالا ہیں جو علم حاصل کرنے کا شوق بھی نہیں رکھتے منہم نے اب یہ عب بن گیا یہ مضمون صفت بن گئی کہ ایک نا سمجھ ہے امی نہ سمجھ جاہل ہے اور یہ خود کو سمجھانے کی اور علم کو حاصل کرنے کا شوق بھی دل میں نہیں رکھتے مراد یہ امی ہے یہ مضموم صفت ہے آکس کے نہ و بدانت کے نداند درجاہل بسیتس انقریب کے بے وہ آدمی جو نہ سمجھ ہو لیکن اس پہ سمجھتا ہے کہ نہ سمجھ ہے تو جب سمجھتا ہے کہ میں نہ سمجھ ہوں تو یہ سمجھنے کی کوشش کرے گا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جلدی ہے کہ یہ سمجھدار بن جائے گا وہ آنکس کے نداند داند و نداند کے نداند در درجہ مرکبست عبد و دہر کے نداند وہ آدمی کے نہ سمجھ ہو اور اس پہ بھی نہیں سمجھتا کہ وہ نہ سمجھ ہے نہ سمجھ بے علم جاہل اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے نا خبر ہے تو یہ جاہل مرکب میں مبتلا ہے ایک تو جاہل ہے دوسرا جہالت سے بھی نہ خبر ہے تو جاہل مرکب میں جو مبتلا ہو دنیا میں زمانے گزر جائیں گے لیکن جاہل مرکب کو سمجھ اور علم نصیب نہیں ہوگا تو منهم سے مراد یہی جاہل مرکب ہے کہ ایک تو نہ سمجھ تھے دوسرا سمجھنے اور علم حاصل کرنے کا شوق ان کے دل میں نہیں ہے نفس سے امی ہونا کوئی عیب نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات اسی لیے ہم نے یہ تفصیل کی نبی علیہ السلام کی صفت میں سورہ آراف آیت نمبر ایک سو ستاون دیکھے ذرا نو پارا اللہدین رسول اللہ جیل تو نبی کی صفت میں امی آیا ہے تو جب نبی کی صفت میں امی آیا ہے تو امی ہونا کوئی مضموم صفت نہیں امی ہونا کوئی مضموم صفت نہیں ہاں مضموم جب بنے گئی کہ جاہل اپنے جہل سے بھی جاہل ہو اور جہل کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے تو یہ جاہل امی قابل مذمت ہے وہ من بعض ان میں سے امی ہیں جو علم حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے لا کتاب اللہ امانیہ نہیں سمجھتے اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے اللہ کی کتاب کو اللہ امانی یا مگر صرف واقعات امانی کے تین معنی ہیں ایک امانی استثنا منقطع کی صورت میں ہوگا بمانے باطل آرزوئیں امانی بمانے آرزوئیں حافظ ابن کثیر اور دوسرے مفسرین یہ مانا کرتے ہیں باطل آرزوئیں اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتے اللہ امانیہ مگر صرف آرزوئیں لاکر اللہ بمانے لاکن استثناء منقطع یعنی آرزو یہ کرتے ہیں کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہے ہم تو اہل کتاب ہیں اور ہمارے اکابر ہمارے بڑے ہماری شفاعت کریں گے باس اب پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہی کافی ہے قرآن کے درس میں شامل ہونا ضروری نہیں قرآن کو سیکھنا پیر صاحب ہماری سفارش کریں گے نا یہ آرزوئیں بس من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ قرآن کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے لا عالمون الکتاب اللہ امانیہ کلمہ پڑھ دیا کلمہ پڑھ دیا تو جنت میں جائے گا اب کلمہ پڑا ہوا ہے تو قرآن کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے جنت میں جائیں گے الحمد ہم جنتی ہیں اللہ امانیہ بمانے آرزوئیں اور دوسرا معنی اللہ امانیا امانی بمانے اقازیب اقازیب جھوٹ یہ بھی استثنا منقطع کی صورت ہے لاکن القاضیبا لیکن یہ جھوٹ پہ سمجھتے اللہ کی کتاب جو سچی ہے اس پہ عقیدہ نہیں بناتے موضوعی روایات جھوٹی روایات اسرائیلیات کو ایمان اور عقیدے کے لیے پیش کرتے ہیں بات عقیدے کی ہوتی ہے عقیدے حیات الانبیاء و عقیدے فلان اور اس پہ روایات موضوعات خورافات ذکر کیے جاتے ہیں اکاضیب تو یہ امیون جو حلا لا لمون الكتاب کتاب اللہ امانیہ نہیں سمجھتے اللہ کی کتاب کو مگر سمجھتے ہیں صرف جھوٹ پر یہ تیسرا معنی اللہ امانیہ استثناء متصل اللہ اپنے معنی پر تو امانی بمانے تلاوت امام قسائی نے یہ معنی کیا ہے حضرت قسائی بہت بڑے قاری بھی ہیں ایک قیرات قیرات میں سے کسائی کی قیرات بھی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ امانیہ یہ استثناء متصل ہے اور امانی بمانے تلاوت ہے امانی بمانے تلاوت قرآن میں سر حج کی آیت نمبر باون ستارواں پارا سر حج آیت نمبر باون اللہ اذا تمنا الکش تعانوی امنیتی ہی تمنا یہاں تمنا بمانے تلاوت اور بیان مگر جب نبی بیان کرتا ہے اللہ کی کتاب پر کا اللہ کی کتاب کا بیان پیغمبر کرتا تھا تو الق فی امنیتی ہی ڈالتا تھا شیطان نبی کے بیان کے دوران لوگوں کے دلوں میں وسوسے تو تمنا بمانے تلاوت اور بیان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی شاعر نے کہا تمنا کتاب اللہ اول الطن تمنا کتاب اللہ اول الطن و آخر کل المقادری عثمان رات کے پہلے پہرے میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت کرتے کرتے رات کے دوسرے پہرے میں اپنے رب سے ملاقات کر لی تو تمنا بمانے تلاوت اب تین معنی ہوئے لا لمون ال الا اللہ نہیں سمجھتے اللہ کی کتاب پر یہ امی مگر صرف آرزوئیں آرزوئیں اور تمناے کرتے ہیں قرآن نہیں اٹھاتے قرآن نہیں سیکھتے ہاں جنت کی اللہ کو راضی کرنے کی آرزوئیں کرتے نبی علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتے سنت کی تابیداری نہیں کرتے بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن شفات کی آرزو تو کرتے ہیں سب سے بڑے آرزو من شفاعت رسول کے مبتدئین ہیں شفاعت کی آرزو اور امید تو کرتے ہیں سورہ نساء دیکھیں اس کی تائید آیت نمبر 123 سو پانچواں پارہ سورہ نساء 123 نمبر آئے لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ ولا الْكِتَابِ اہل کتاب نہیں ہے جنت تمہاری آرزوؤں پر اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر لئے سبھی امانی کم ولا امانی اہل کتاب امانی بمانے اقازیب جھوٹ سور بقرہ کی آیت نمبر ایک سو اسی صورت کی آیت نمبر ایک سو آپ دیکھے قالیت خل الجنت علامن کا نہ دنوں نسارا اور کہتے ہیں یہ ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر وہ جو کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یہود کہتے ہیں یہود جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں عیسائی اور نصرانی کہتے ہیں نصرانی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں اللہ فرماتا ہے تل کا یہ ان کا جھوٹ ہے امانی یہ ان کا جھوٹ ہے اسی طرح سورج زمر کی آیت نمبر پینتالیس دیکھیں امانی بمانے جھوٹ اکاضیب سورج زمر آیت نمبر پینتالیس چوبیس پارہ پارا زمر پینتالیس نمبر آیت پارہ نمبر چوبیس سورہ بنی اسرائیل اسی طرح دوسری صورت قرآن اکازی بس ایک کی حوالہ کافی تھا سورہ بقر کی ایک سو گیارہ نمبر آئے اور تیسرا معنی جو ہم نے امانی بمانے تلاوت کیا اس کی تائید حج حجایت نمبر باون تو آپ نے پڑھ لی تو یہ تینوں معانی معیت بھی آیات القرآن بھی ہے اور مفسرین نے بھی یہی ذکر کیا تفسیر بہر محیط صفا نمبر دو سو پچتر اور تفسیر رحلمانی پہلی جل صفحہ نمبر چار سو نو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل فرماتے ہیں مجاہد بھی یہی فرماتے ہیں ابن عباس سے ان المانی ہونا الکازیب امانی یہاں بمانے اکازیب ہے اکازیب کزب کی, کی جمع ہے جھوٹ کو کہتے ہیں والمان ال اکازیب کا مانا کیا ہے اخذوہ تقلیدا من شیاتی من یہ جھوٹ انہوں نے اپنے شیاطین سے لیا تھا وہ شیاطین کون ہیں یو ہر من بعد امباد جو تحریف کیا کرتے تھے تو جب اللہ کی آیتوں میں تحریف کرتے ہیں تو جھوٹ بناتے ہیں یہ جھوٹ انہوں نے ان امیوں نے لیا تھا وکیلا الماحم علیہ امانی ان اللہ یافو یہ آرزویں تھی ان کی کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ رحم کرنے والا ہے اور اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے ولاخم بھی خطایا ہوں ان آبا المبیا یش فرون الحم ان کے آبا امبیا تھے ان کے لیے شفات کریں گے وکیل الا یقرا انماری فتل مانا ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے خیر آری عن انماری فت المانا کے معرفت سے آری تلاوت کرتے تھے بس گڑا گڑا گڑھ تلاوت قرآن کی شروع تھی لیکن تلاوت کتاب کی شروع تھی لیکن اس کے معنی پہ سمجھتے نہیں تھے فل استثنا دن متصل حسب ظاہر تو اس صورت میں استثناء متصل ہے باقی تین صورتوں میں باقی دو صورتوں میں استثنا منقطع ہم نے بتائی تھی تو یہ تفصیر باہر محیط معالم التنزیل تفصیر المراغی تفسیر سراج المنیر خطیب صاحب کی اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر حلمانی سب نے یہ معنی کیا ہے ولمری ول مروی عباسن و مجاہد رضی اللہ تعالی عنہم اَنَّ الْعَكَذِيبَ مِّن امیونَ لَا إِلَّا باز ان میں سے امی ہیں جو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے جاہل ہیں نہیں سمجھتے اللہ کی کتاب کو اللہ مانیہ مگر جھوٹ پتا کی کر سکتے ہیں اس کے معنی پہ نہیں سمجھتے وہ اور نہیں ہے یہ مگر گمان کرنے والے ان کا دین زنی ہے ان کا عقیدہ زنی ہے زن اور گمان پہ بنا ہے یہ یقینی دین اور ایمان نہیں ہے اس کا زنیات سے عقیدے کہیں ثابت ہوتے ہیں فویل اللہدین نیک تبون الکتابہ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے فویل الدین نائک تبون الکتابہ آئی ویل بمانے ہلاکت یا ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے طبقات سے حدیث میں آتا ہے باقی جہنم بھی اس ویل سے پناہ مانگتی ہے جہنم خود اپنے اس طبقے سے پناہ مانگتی ہے یہ اتنا خطرناک طبقہ ہے اور جگہ ہے جہنم کی للذین اللہ الکتاب ابھی ایدیہم تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے یک تبینل کتاب ابھی دہم ایم ان انفسم کتاب تو لکھی ہی جاتی ہے ہاتھوں سے تو ید کی قید یا تو قباہت کے لیے ہے اور اس سے فائدہ تحریف والے معنی کا اپنے ہاتھوں سے لکھتے نہیں اپنی طرف سے لکھتے ہیں اپنی طرف سے کتاب تو ہر کوئی ہاتھ سے لکھتا ہے لیکن یہاں مراد یکتبو نل بی ایدیہم من تلقائی انفسم ہے مفسرین فرماتے ہیں سمئی فوائل اللہ للذین یکتبو نل بی اب ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے یعنی اپنی طرف سے سما یقول پھر کہتے ہیں ہاد من عند اللہ ہی اللہ کی طرف سے ہے افطرا اور علی اللہ کرتے اپنی طرف سے لکھی ہوئی بات کی نسبت اللہ کی طرف سے کرتے اللہ نے فرمایا ہے ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں تو وہاں کچھ ساتھی بیٹھے تھے ایک بیان کر رہا تھا تو وہ بیان کرنے والا فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے میرے گھر کو گرا دو کسی بندے کے دل کو نہ دکھاؤ تو نماز ختم کرنے کے بعد میں نے اس سے کہا بھائی اللہ نے کہاں فرمایا ہے کس جگہ فرمایا ہے تو کہتا ہے یہ تو علماء ہی جانتے ہیں ہم تو امی اور عوام لوگ ہیں ہمیں کیا پتا کہ کہاں فرمایا ہے تو میں نے کہا پھر یہ بیان بھی علماء کے لیے چھوڑ دو تقول اللہ کیوں کرتے ہو حدیث میں آتا ہے من کر دے با علیہ مکہ النار جو مجھ پہ قسدن جھوٹ باندھے تو جہنم میں اپنے لیے جگہ پسند کر لے تو نبی پہ جھوٹ باندھنے والا جھوٹ تقول کرنے والا افطرا کرنے والا جہنمی ہے تو اللہ کی طرف اپنی بات کو منسوب کرنے والا اور تقول على اللہ کرنے والا کہاں جائے گا جب تقول اعلی رسول اللہ سبب ہے دخول جہنم کا تو تقول آل اللہ کیا ہوگا اس بات میں بہت احتیاط کیا کرے بعض لوگ بنا سوچے سمجھے ہر بات کو حدیث کہا کرتے ہیں حدیث میں آیا ہے حدیث میں آیا ہے نبی نے فرمایا ہے نبی نے فرمایا ہے نہیں تحقیق کرنے کے بعد حدیث کا بیان کیا کرو من عند نہ پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کس لیے یہ کام کرتے ہیں یشتروبی سمن کلیلہ اس لیے کہ کمالیں لے لیں اس پر دنیا تھوڑی سمن کلیلہ ہم نے تفصیل کی تھی کہ ساری دنیا اللہ کی کتاب کے ایک حرف کے مقابلے میں قلیل ہے فویل اللہ مما کتبیم تو ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے کہ لکھا ہے ان کے ہاتھوں نے وویل اللہ مماق سبن اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو یہ کرتے ہیں دیکھیں آیت میں چند اعمال بیان ہوئے آپ آیت کی وضاحت کے لیے اس کی طرف توجہ کریں پہلے پہلا عمل ان کا کتابت ہے تحریف تحریف یک تبون الک کتاب اب یہ تحریف آیت میں دوسرا عمل ان کا بیان ہوا کہ ضب ہے عند اللہ جھوٹ بولتے ہیں آیت میں ان کا تیسرا عمل بیان ہوا لیشترو تروت بھی سمن قلیلا کتاب کے بدلے دنیا کمانا اشترا بھی آیات اللہ تو یہ تین اعمال ان کے ذکر ہوئے آیت میں ایک کتابت یعنی تحریف دوسرا کیزب اور تیسرا اشترا تو تین دفعہ لفظ ویل آیا فوایل اللہ مما کتبت عیدیم وویل اللہ مما ایک اور پہلے آیت کی ابتدا میں فوائل اللہ دین ایک تبون الکتاب تو یہ ہر ویل ایک ایک عمل پہ تفریق کر لو یہ تحریف کرتے ہیں تو ہلاک ہوں گے تحریف کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں تقول اللہ کرتے ہیں تو ہلاک ہوں گے اس تقول الی اللہ کی وجہ سے اور اشترا بھی آیا کرتے ہیں تو ہلاک ہوں گے اس اشترا بھی آیا کی وجہ یہ تینوں اعمال ان کے ویل کے مستحق ہیں ان تینوں اعمال کی وجہ سے یہ تباہ اور برباد اور ہلاک ہوں گے تین دفعہ لفظ ویل میں دوسری حکمت علما ذکر کرتے ہیں کہ تین قسم کی زندگیاں ہیں ایک دنیا کی دوسری برزخ اور قبر کی اور تیسری قیامت اور آخرت کی تینوں قسم کی زندگیوں میں ان کے لیے ویل ہے اسی لیے تین دفعہ لفظ ویل آیا دنیا میں تباہ قبر میں تباہ آخرت میں تباہ ہیں یہ اور یا اشارہ اس اعمال ثلاثہ کی طرف یا اشارہ ادوار ثلاثہ کی طرف عزمن ثلاثہ کی طرف ماضی حال اور استقبال تینوں زمانوں میں ان کے لیے ویل ہے حدیث میں آتا ہے جہنم روزانہ ستر بار ستر بیانے عدد یا بیان کثرت دونوں کے لیے اس طبقے ویل سے پناہ مانگتی ہے حافظ ابن کثیر نے اس روایت پہ کلام کیا ہے کہ ویل جہنم کا طبقہ نہیں ہے ہاں ویل سے مراد مطلق ہلاکت یہ راجح تفسیر ہے بلا من کسب سیتم واحت بھی اچھا وکالمس اور کہتے ہیں یہ چوتھی خباست موجودہ یہود کی مخصین علی انفسم اپنے لیے جنت کو خاص کرنا اور کہتے ہیں یہ ہرگز نہیں پہنچے گی ہم کو جہنم کی آگ اللہ ایاممممممممممم مادودا مگر یہ چند روز گنتی کے گنتی کے چند روز ہم جہنم میں جائیں گے باقی تو ہم جنتی ہیں یہ ایام معدودہ اس سے مراد کیا ہے تو ایک قول یہ ہے کہ چالیس دن اربعین سنا یہ قول زاد المسیر میں ابن عباس سے نقل ہے ردی اللہ تعالیٰ نما اور یہ قول اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نقل ہے ابو البابا اور قطعہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل ہے کہ انہا عدد البدو ابدو فی الجلا یہ وہ دن تھے جس میں ان کے بڑوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی ایجل کی عبادت کی تھی وہ چالیس دن تھے کہ مسا علیہ السلام کو ہی تور گئے تھے اربعین لیلہ تو جب چالیس دن میت کے مرنے کے گزر جاتے تھے تو یہ چہلم منایا کرتے تھے خوشی کیا کرتے تھے دیگے پکایا کرتے تھے کہ آج بابا جہنم سے نکل کے جنت میں گیا ہوگا یہ میت کے پیچھے چالیس میں کے نام پہ خیرات کرنا یہودیت ہے یہودیوں کا عمل ہے سمجھ میں آئی بات یا ایام معدودہ سے دوسری تفسیر یہ تو بس راجح تفسیر تھی تفسیر نشاپوری نے بھی یہی تفسیر کی ہے اربع اربعین یومن وحیہ ایام و عبادت اجلے چالیس دن ایام معدودہ سے مراد ہے یہ بچڑے کی عبادت کے چالیس دن تھے دن بعد بس ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جہنم سے ہمارے مرنے والے نکل جایا کرتے ہیں لن الا ایام معدودہ یہ بہتر تفسیر تھی اقوال دوسرے بھی ہیں اس میں پلے سرات پہ گزرنے کے ایام پل سرات پہ گزرنے کے ایام ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے ہاں صرف پل سراط پہ گزریں گے بس ایام معدودہ وہی یا دنیا کی عمر ان کے نزدیک سات ہزار سال تھی تو سات ہزار سال ہر ہزار سال کے مقابلے میں آخرت کا دن ایک تھا نا تو آخرت کا دن ایک ہزار سال کا دن ہوگا تو ہزار کے مقابلے میں ایک یعنی سات دن بعد یہ جہنم سے نکل کے جنت میں جائیں گے سات دن تو ساتواں کیا کرتے تھے لکدل تیر جمیش پمنا تو سات دن بعد یہ مرنے والا عذاب سے بری ہو جاتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے یا جن جہنم کی ایک دیوار سے دوسری دیوار تک فاصلہ چالیس ہزار سال کا ہے تو ایک ہزار کے مقابلے میں ایک دن تو چالیس ایام کے بعد عذاب نہیں ہوگا ایک دیوار سے دوسری دیوار تک چلے جائیں گے اور نکل جائیں گے جہنم سے وقال الن تمسن ریہ مما دودا اور کہتے ہیں یہ ہرگز نہیں پہنچے گی ہمیں آگ جہنم کی مگر کچھ دن گنتی کہ قلع تخص تم اند اللہ آہدن کہہ دیجئے آیا پکڑا ہے تم نے اللہ کے ہاں وعدہ اللہ سے وعدہ کیا ہے اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو جہنم میں نہیں داخل کروں گا یا ایام مادودہ کے بعد جنت میں لے جاؤں گا اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر اللہ نے یہ وعدہ کیا ہو تو فلئی مخلف اللہ واد آہد ہو ہرگز خلاف نہیں کرتا اللہ اپنے وعدے کا ام ہم تقولا تعلمون یا کہتے ہو تم اللہ پر وہ جو تم نہیں جانتے علی اللہ ہی مالا تعالم من کہتے ہو اللہ پر جس پہ تم نہیں سمجھتے ہو جو تم نہیں جانتے بغیر علم کے جہالت کی وجہ سے تقول اللہ کرتے ہو بلا بے شک بلا ما سبقی کی تردید اور ما بات کی تائید کرتا ہے لفظ بلا تو یہ ما قبل اور کی نفی اور ماں کے اس بات کے لیے آیا کرتا ہے اور اس کا قانون یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مخلت فنار ہے اسی قانون کے تحت گناہ کبیرہ کے مرتکب کو مخلت فنار کہتے ہیں معتضلا ہم اس کا جواب یہاں کر رہے ہیں پھر بلا بے شک بے شک بے شک تردید ما سبقا کی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ لن تمسن النار اللہ یامم اس کی تردید ہو گئی کہ یہ بات غلط ہے رد ہے کہ ہمیں آگ نہیں پہنچے گی جہنم کی مگر کچھ دن گنتی کے بلا ایسا نہیں ہے حقیقت یہ ہے ماں کا اس بات دیکھے جو ماں آنے والی بات ہے وہ ثابت ہے وہ کیا ہے من کسب سبا جس نے کیا گنا وا ہات بھی اور احاطہ کر لیا اس سے اس کی گناہ نے تو فولا ایک صابن ناری یہ لوگ جہنمی ہیں ہم فیحہ خالی دون یہ ہوں گے جہنم میں ہمیشہ بات تو یہ ہے حقیقت تو یہ ہے کہ جس نے گنا کیا اور پھر اس گناہ نے اس سے احاطہ کر لیا تو یہ جہنمی اور یہ ہمیشہ ہوں گے جہنم میں تو متضلا کہتے ہیں مرتکب گناہ کبیرہ کا مخلت فرنار ہے وہ عیسائیت سے ثابت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہاں سیاح سے مراد شرک ہے قانون یہ ہے کہ کوئی چیز مطلق ذکر ہو جائے تو اس کی رجا ہوتی ہے فرد کامل کی طرف سیات میں سے فرد کامل شرک ہے ان نشرک الز المناظم گناہوں میں سے سب سے بڑا گنا شرک ہے عام گنا نہیں مراد جس نے گنا کیا شرک والا وہ آحاط بھی کا مانا یہ ہے کہ گھیر لیا اس کو اس کے اس گناہ نے یعنی اسی شرک پہ یہ مر گیا اس کے گنا نے گھیر لیا نہیں اسے اسی سی پر اسی گنا پر شرک کے گنا پر موت آ گئی تو یہ جہنمی ہی ہیں یہ جہنم میں ہمیشہ ہوں گے تو مشرک حرم اللہ علیہ جن سورہ معاہدہ کی آیت نمبر بہتر اللہ نے شرک کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے تو یقیناً اب گناہ کبیرہ کرنے والا مخلت النار نہیں ہے کیونکہ حدیث میں من قال اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ وہ جنت میں جائے گا جسے صحیح ایمان نصیب ہو جائے جتنا بڑا گناگار ہو پہلے تو گنا اللہ کے رحم سے معاف کر دیے جائیں گے دوسرا گناہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے بخش دیے جائیں گے تیسرا اگر نہ معاف کیا جائے تو گناہ کی سزا جہنم میں گزارنے کے بعد مومن جنت میں جائے گا جنت میں جائے گا ہاں دوسری تفسیر امام کرمانی کی ہے امام کرمانی کہتے ہیں ہم فی ہا خالدون خالدن اس خلد سے مراد مکھ سے طویل ہے بہت زمانہ یہ جہنم میں گزاریں گے بہت بڑا زمانہ تو صحیح اپنے معنی میں گنا کے معنی میں جس نے گنا کیا اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے اسی گنا پہ بغیر توبہ کے مر گیا تو یہ لوگ جہنمی ہیں اور یہ جہنم میں بہت زمانہ رہیں گے بہت زمانہ اتنا زمانہ تو کہے گا کہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے تھوڑا وقت تو نہیں ہے یا سیاح سے مراد شرک ہے تو کسی اشکال کی ضرورت ہی نہیں آیت پہ وارد ہونے کی ولدینہ منوامل صالحات وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل صالح کا عطف ایمان پر یہ تغایر کا تقاضا کرتا ہے معلوم ہوا کہ اعمالِ صالحہ جز من المان نہیں ہیں ہاں ایمان کا حق ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے محدسین کہتے ہیں کہ جزمن من ایمان ہے لیکن محدسین کا مقابلہ کرامیہ سے تھا اور کرامیہ وہ تھے جو عمل صالح کے قائل ہی نہیں تھے بس صرف ایمان کو مطلق نجات کا سبب مانتے تھے کامل نجات کا تو اسی لیے انہوں نے اعمال صالحہ کو جزمن من ایمان کہا فقہا عموما ایمام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خصوصا وہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح جز من ایمان نہیں ہے کسی کو ایمان نصیب ہو گیا عمل نصیب نہیں ہوا بالکل تو اللہ اس کے ایمان کو قبول کر لے تو یہ ایمان اس کے دخول جنت کے لیے کافی ہے ہاں گناہوں کی سزا یا گناہوں کی معافی اور یا گناہوں کی شفاعت یہ اپنے اپنی حکم لگیں گے ولدینہ امن واملصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل سال سواد لام حام میں موافقت کا معنی ہوتا ہے صلح کو بھی صلحہ اسی لیے کہتے ہیں کہ فریقین کی موافقت آ جاتی ہے تو عمل صالح کو بھی عمل سال اس لیے کہتے ہیں کہ عمل موافق ہو سنت رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم وہ سالح ہے الائے اصحاب صاب الجنت یہ لوگ جنتی ہیں ہم فی خالی دن یہ ہوں گے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے یہ لوگ سبحان اک الم و حمدی کا شد الفر قواتوبی کا یہ دوسرا خطاب تھا آیت نمبر ترسٹھ سے بہاسی تک اس میں تین خباستیں پرانے یہود کی ایک نقض العہود دوسرا الحیل فی حکم اللہ یا فی ضب البقر اور تیسرا قتل النفس و اتحام البری اور چار خباستیں تھی موجودہ یہود کی ایک تحریف دوسری منافقت تیسری تقلید العرا الآبا اپنے آبا کی خواہشات کی داری اور چوتھی خباصت موجودہ یہود کی تھی مخصین علی انفسم بل اپنے لیے جنت کو خاص کرنا اور جنت کا دار اپنے آپ کو کہنا تم سننا اور اللہ ممادودہ دعا کیجیے اللہ مسلم علی محمد النبی كثيرا وال تسلیم القطیر الفا, الفا مرت بعدد بیادلی کلر ماتحب و يا الله یا اللہ رحمٰن يا رحیم یا يا سمد يا یا يا قیم یامحیم يا يا الیاز الجل علیہ کرام اللہ ہمیں ہمارے رفقا اسدقاء ہمارے شاگرد تلامزا طلبہ، ہمارے اساتذہ مشائق علماء ہمارے رشتے دار اور ہمارے اہل ویا اللہ سارے مسلمانوں کو قرآن کی برکت سے مالا مال فرما اور قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان قرآن کے دروس کی رونقوں کو آباد فرما دے اللہ اس وبا عام کو اپنے فضل و کرم سے دور کر دے العالمین جتنے ساتھی درس قرآن میں شامل ہوتے ہیں سب کو قرآن کا علم عطا کر دے میں بشمول اس بندے عاجز کے اللہ ہمیں قرآن کی علوم عطا کر دے اور ہماری زندگی اور موت قرآن کے قرآن کے سنگ میں لکھ دے اے اللہ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہماری زندگی گزار دے قرآن سنتے سناتے ہی موت عطا کر دے اور قبر میں قرآن کی رفاقت دے دے جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما اور جتنے مصائب اور غموں میں مبتلا ہے اللہ سب کے غموں اور مصائب کو دور فرما اللہ جتنے فوت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت کر جتنے درست شروع ہیں اللہ سب کی حفاظت کر اے اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے قرآن کریم کی ان دروس کی برکت سے اللہ ساری دنیا کے مسلمان اور اس وطن عزیز کی مسلمانوں کو ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ فرما دے اللہ معبن تین دنیا حسن و فلاخرت حسن و قینار وص اللہ تعالیٰ علی خلقی محمد